wwwat the revival of iman <laughs> ونشأد أن لا إله إلا الله وحده لا سيدنا ونشأد أن سيدنا وحده محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مبارك وسلم تسريما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليثفروا الله بأخواههم والله طم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدامة للحق يظهره على الدين ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على غنمي تكون عذاباً أكيد تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله من أوانيكم أن تثيبوا يَا لِكُمُ خَيْرُ مَا لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ذَذِكَ الْفَرْزِ الْعَزِيمِ ضوحا تحبونها نسر من الله وفتحوه قريب ومشر المؤمنين فقال الله قال إِذَا جَاءَ نَسُرُ اللَّهِ فَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُنُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَدِّخْ بِهَمْ لِرَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا وقال الله تعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَا دِينَهُ وإن الله لما المهزنين وقال الله تعالى إنك لا تهدي من أهببته ولكن الله يعدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقال الله تعالى من جاهد فإنما يجاهد لنفسه وقال الله تعالى اِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ میرے محسن دوستو اور بزرگو یہ دین سے کانوں میں پڑ رہی ہے کہ اللہ تعالی نے ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے اور دین کہتے ہیں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے تجویز کر کے دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا وہ طریقہ دین ہے وہ طریقہ اگر تجارت میں داخل ہو جائے تو تجارت دین بنے گی کھیتی میں داخل ہو جائے تو کھیتی دین بنے گی کھانے میں پینے میں شادی میں نماز میں روزے میں زکوٰۃ میں حج میں جہیں میں وہ طریقہ حضور پاک صلی اللہ اللّہ و داخل ہوگا تو وہ چیز دین بنے گی اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہوا تو پھر وہ چیز دین نہیں بنے گی نماز بھی اگر حضور کے طریقے پر نہیں ہے تو پھر وہ نماز بھی دین نہیں ہے دین تو وہی بنے گا جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو پھر اس کے اندر اللہ تعالی نے کامیابی دنیا کی بھی رکھی ہے اور آخرت کی بھی رکھی ہے یہ جی تفصیل آفرات کے سامنے آ چکی اب دین زندگی میں کیسے آ اور دین دنیا میں کیسے پھیلے ہر شعبے میں دین آ گھروں میں دین آ کاروبار میں دین آ گئے انجینئروں ڈاکٹروں تاجروں کسانوں میں دین آبے اور پھر پورے دنیا کے اندر دین پھیلے یہ کیسے ہوگا اس کے لیے ایک مخصوص محنت ہے اور وہ محنت کرنا کام تھا نبیوں کا نبیوں کا دروازہ ہو چکا ہے بند اب وہ کام اس قومت کے ذمے آیا تو اس کام کے سلسلے میں ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اس محنت کے سلسلے میں اس محنت کے طریقے کو اس وقت آپ حضرات کے سامنے بتایا جائے گا کہ محنت کیسے کی جائے جس سے زندگیوں میں دین آ گئی دین کے زندگیوں میں لانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت جو ہمیں پڑے گی وہ ہدایت کی پڑے گی جیسے دنیاوی اور مادی لائن میں بیچ کی چیز کا پیسہ ہوتا ہے پیسہ آدمی جاتے تو کپڑا بھی خریدے کھانا بھی خریدے بھی ساری ضروریات آدمی پوری کرتا ہے تو ایسے روحانی لائن میں اور دینی لائن میں سب سے بیچ کی اور بنیادی چیز جو بنتی ہے وہ ہدایت ہے پہلے ہدایت مل جائے تو پھر دین پر چلنا آسان ہے پر ہدایت کیا ہے دن کے اندر ایک نور ملتا ہے خدا کی طرف سے ایک روشنی ملتی ہے اس روشنی سے آدمی کو اپنے اندر کی مایا دکھائی دیتی ہے پھر آدمی کو سچائی میں نفع اور جھوٹ میں نقصان امانت میں نفع اور خیانت میں نقصان دکھائی دیتا ہے تو پھر آدمی صحیح امال کرتا ہے اور غلط آمان سے بچتا ہے اور جب دلوں میں اندھیرا دلالت اور گناہی کا ہوتا ہے تو پھر آدمی کو اپنے اندر کی مایا دکھائی نہیں دیتی جیسے باہر گمایا چیزیں اگر روشنی ہو تو شام اور لاٹھی آدمی پہچان لیتا ہے اور اگر اندھیرا ہو تو اندھیرے میں نفع نقصان کی چیز کی تمیز بھی کر سکتا ہے شام کو لاٹھی سمجھ کے آدمی پکڑ لیتا ہے وہ کار کھاتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے یہ نقصان اندھیرے کا ہے تو باہر چیزیں دیکھنے کے لیے باہر کی روشنی ہونی چاہیے جیسے سورج ہے چاند ہے یا بتی ہے اور اندر کی آمال کی مایا دیکھنے کے لیے ہدایت کا نور چاہیے جو دل کے اندر آتا ہے وہ نور مل گیا تو پھر آدمی کو نسل نقصان آمال کے دکھائی دیں گے تو سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہمارے لیے ہدایت ہے اگر ہدایت مل گئی تو جھونپڑے میں رہ کر مثال سلام کی طرح آدمی کامیاب ہو سکتا ہے ہدایت اگر مل گئی تو جنگر بیابان میں ایشان سلام کی طرح کامیاب ہو سکتا ہے جیل خانے میں رہ کر عیشو علی سلام کی طرح کامیاب ہو سکتا ہے بیماری میں رہ کر ایوب علیہ سلام کی طرح کامیاب ہو سکتا ہے اقلیت کے اندر رہ کر نیو علیہ سلام کی طرح کامیاب ہو سکتا ہے اگر ہدایت ملی اور بغیر ہدایت کے اگر مال ملا تو قانون کی طرح ناکام ہوگا ملک ملا تو فرعون کی طرح ناکام ہوگا پہلا ملا تو حمان کی طرح ناکام ہوگا بغیر ہدایت کے کھیتیاں اور باغیچے ملے تو قومی سبا کی طرح تباہ ہوگا بغیر ہدایت کے اگر تیجار کی بڑی بڑی منڈیاں ملیں تو تو شعیب علیہ السلام کے نا قوم کی طرح تباہ برباد ہوگا تو سب سے زیادہ ضرورت کی چیز جو ہے ہمیں ہدایت ہے ہمیں ہدایت ملے اور ہدایت میں بتا چکا ہے کہ ایک نور ہے جو دل کے اندر اترتا ہے آدمی کے تو اس سے امال کا نفا دکھائی دیتا ہے پھر یہ آدمی اچھے عمل پر آتا ہے اچھا یہ ہدایت ہے کہاں یہ ہدایت ہے خدا کے قبضے میں کسی دکان میں نہیں بکتی کسی درخت کے پر نہیں لٹکتی کسی زمین میں دفن نہیں خدا کے پنجر اور جو چیز کسی دوسرے کے پاس ہو اس کے لینے کے راستے تین ہیں زر زور اور زائد یا تو پیسہ دے کر آدمی وہ چیز لیے اور یا آدمی اسٹرائک کر کے زبردستی چھین کر لے تو یہ دو تو اللہ کے چلتی ہے کیا آدمی پچاس لاکھ روپیہ دے دے خدا کو اور خدا ہدایت دے, دے دے ایسا نہیں ہوگا محتاجی نہیں یہ آدمی زبردستی خدا سے ہدایت لینا چاہے تو نہیں لے سکتا کہ اللہ نے کہ ہدایت پندرہ سال کی دنیا کی مسجدوں کو تعالی مار دی میں ہم مشرق کریں دیتا ہے کہ ہدایت یہ وہاں نہیں چلتی تو زر وہاں نہیں چلتا زور وہاں نہیں چلتا وہاں صرف ایک چیز چلتی ہے جس کا نام ہے زاری یعنی خوشامد کرنا یا بھی دعا مانگنا تو ہدایت لینے کے لیے دعا مانگنا یہ ایک راستہ ہے کہ اللہ سے آدمی دعا مانگے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے اس کا اللہ نے انتظام بھی کیا سورہ فاتحہ میں ہدیہ سراط المستقیم کی دعا ہمیں سکھا دی ہر نمازی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتا ہے اللہ نے اس کا انتظام کر دیا تاکہ آدمی یہ دعا مانگا کرے لیکن دنیا دارو اسباب ہے اس کے اندر صرف دعا کا مانگ لینا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ دعا بھی کرنی پڑتی ہے یعنی ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں اولاد کے دعا منگوانے کے ساتھ شادی بھی کرنی پڑتی ہے کھیتیوں میں برکت کی دعا کرنے کے ساتھ کھیتیوں میں ہل بھی چلانا پڑتا ہے تو ہدایت کی دعا کرنے یا ہدایت کی دعا منگوانے کے ساتھ ایک مخصوص محنت ہے وہ محنت کرے اور پھر دعا مانگا تو ہدایت اپنے کو بھی ملے گی اور دنیا میں بھی پھیلے گی صرف دعا کرنے سے ہدایت نہیں ملتی بلکہ اس کے ساتھ محنت بھی کرنی پڑے اس محنت کا نام عربی زبان میں ہے مجاہدہ مجاہدہ کرنا پڑے گا ہدایت خدا کے ہاتھ میں کسی کے قبضے میں ہوں. ہم اپنی بیوی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتے ہم اپنے آپ کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے خدا ہی دے گا اللہ کے ہاتھ میں لیکن اللہ سے ہدایت نہ دینے کا طریقہ جو ہے وہ مجاہدہ ہے یعنی محنت کرنا محنت کرے اور دعا مانگیے تو اللہ تعالی ہدایت دے گا محنت کرے اور دعا مانگے تو اللہ ہدایت دے گا دعا نبیوں والی ہو اور محنت بھی نبیوں والی ہو نبیوں والی دعا کیا ہے اے اللہ تم ہمیں ہدایت دے دین شرا دلشن نبیوں والی دعا ہے اور نبیوں والی محنت کیا ہے وہ یہ ہے جس کے لیے آپ حضرات ابھی اللہ کے ناستے میں نکلو گے اور جو لوگ نہیں نکلیں گے وہ ابھی مقام پر جا کر کام کریں گے انشاءاللہ مقام پر جا کر کام کریں گے پھر بعد میں نکلیں گے مقام پر رہے تو محنت کریں نبیوں والی اور جماعت میں جائے تو محنت کریں نبیوں والی اور ساتھ میں دعا مانگے نبیوں والی تو محنت میں دعا میں تتابک ہو گیا تو آن ہو کیا رہا مسجد میں آئے تو دعا مانگی نبیوں والی ہد المستقیل زبان سے لیکن جب کاروبار میں گھر میں گئے جو محنت چوبیس گھنٹہ ہوئی وہ ہوئی نبیوں کے دشمنوں والی کاروبار میں دیکھو تو نبیوں کے دشمنوں کا طریقہ اور گھروں میں دیکھو تو نبیوں کے دشمنوں کی مشاباہت کھانے میں اور کپڑے میں پسند لائن میں تو دعا تو مانگی نبیوں ندیوں والی اور محنت کرتی دی ندیوں کے دشمنوں والی چولہے بھر دی زبان تو ہل رہی ہے ندیوں کے ترز پر کہلا تر میں فقے اور ڈائمن کا بدن ہل رہا ہے ندیوں کے دشمنوں کے ترس پر تو دنیا میں ہدایت کیسے پھیل کپڑا ڈال دیا لال رنگ میں اور دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ کس رنگ ہرا بنا دے کپڑا لال ہی بنے گا کے ساتھ کھیل ہوا جانا ہے امریکہ پر بیٹھ گیا آسٹریلیا کے جہاز میں میں ایسا کیوں اس کہ اللہ سے دعا مانگوں گا اللہ میرے کو امریکہ پہنچا دیا گا آسٹریلیا کے جہاز میں بیٹھ کے وہ زور سے دعا مانگ رہا کہ اللہ تو میرے کو امریکہ پہنچا ہے بیٹھ کے آسٹریلیا کی جہاز میں تو یہ آدمی امریکہ نہیں پہنچے گا کیونکہ تولے بھر کی زمان تو ہل رہی ہے آسٹریلیا کے لیے جانا ہے اسے مستقشان لہروں جانا تو ہے اسے آسٹریلیا یعنی مشرق کی طرف اور جہاز میں بیٹھ گیا وہ امریکہ کے تو ڈھائی من کا بدن تو امریکہ کی طرف جا رہا ہے اور تولے بھر کی زبان ہل رہی ہے آسٹریلیا کے لیے تو یہ آدمی کہاں پہنچے گا امریکہ پہنچے گا جہاں کا بدن ہل رہا ہے مسجد میں آ کے دو تولے کی زبان تو ہل رہی ہے ندیوں کے طریقے پر ہدایت دے اللہ ہدایت دے مسجد کے باہر جب گیا تو ڈائمنڈ کا بدن کاروبار میں گھر میں ہل رہا ہے نبیوں کے دشواروں کے طریقے پر تو دنیا کے اندر گمراہی پھیلنے کی ہدایت نہیں ہوگی اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ جیسے دو چورے کی زبان نبیوں کے طریقے پر دعا مانگی رہی تو ویسے ڈائمنڈ کا بدن جو ہے وہ بھی نبیوں کے طریقے پر حرکت کرے یہ ہے وہ تبلیغ نہیں نکلنا یہ ہے وہ جمع تمہیں نہیں بھائی تو ہدایت ملے گی دو چیزوں سے یاد رکھیے اگر ہدایت چاہیے تو وہ دو چیزوں سے ملے گی ایک طرف تو دعوت کی لائن کا مجاہدہ ہو اور ایک طرف دعا کی لائن کا گر ہو یہ دو باتیں ہوں دعوت کی لائن کا مجاہدہ ندی نہیں آئے گا اور یہ دعوت کے لائن کا مجھے اس امت کو کرنا ہوگا اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن میں جتنا دعوت کو کھولا ہے میرے خیال میں اور کسی چیز کو نہیں کھولا دعوت کو جتنا کھولا ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو کیسے دعوت دی علیہ السلام نے بیٹے کو کیسے دعوت دی سارے نبیوں نے دعوت کو خوب کھولا خوب کھولا خوب کھولا قیامت سب سے دعوت دی نہیں ہے طریقہ اسے معلوم ہونا چاہیے اس دعوت کے اندر ایمانیات ہے قیامت کو ہوم کھولا جنت کو کھولا دوسر کو کھولا یہ ساری دعوت کے لائن کی چیزیں ایمانیات کے لائن اور دعوت کے لائن کی چیزیں اسے پرانے ہوم کھولا کیونکہ ساری امت کو کرنا ہے تو یاد رکھنا ہدایت دو چیزوں سے ملے گی دعوت کی لائن کا مجاہدہ اور دعا کی لائن کا گڑ گڑانا اس سے ملے گی ہدایت قرآن کی دعایتیں لے لو نہ لنا دینس مجاہتے کے ساتھ ہدایت محنت کرو گے تو ہاتھ پکڑ کے میں پہنچا دوں گا یہ کتنا سما للہ مجاہدہ اور ہدایت اب دعا تو لے لو یج کبھی میون یا جو اللہ کی طرف اتر اور دعا مانگے جا رہے تو اللہ اسے ہدایت دیتے تو ایک طرف مجاہدے پر ہدایت ایک طرف دعا پر ہدایت یہ دو چیزیں اب ہماری جماعتوں کو دو کام کر دیں ایک طرف تو مجاہدہ کرنا ہے محنت کرنی ہے اور ایک طرف دعا مانگنی ہے محنت کے اوپر بھروسہ مت کرنا اللہ پر بھروسہ کر کے دعا مانگنا اور اللہ پر بھروسہ کر کے دعا مانگنے کے ساتھ محنت بھی کرنا یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دو تو اللہ ہی کرے گا کرتا تو اللہ ہی ہے لیکن عبداللہ کو بھی تھوڑا سا لگاتا ہے پھل فروٹ ترکاریاں سب اللہ ہی کرتا ہے لیکن عبداللہ سے کھیت میں ہل جلواتا ہے اولاد ماں کے پیٹ میں اللہ ہی بناتا ہے لیکن میاں دیدی کو ملنا پڑتا ہے سبق کا درجہ اختیار کرنا پڑتا ہے اللہ نے کم کل مطلب رکھ دیا بھلا دے تو پیدا تو کرتے ہو یا ہم اللہ کرتا لیکن وہ منی کپتا نہیں کر دیوار سے نہیں دے گا قدرت رکھتا ہے لیکن ترتیب نہیں خدا کی ہے بھر آئے تم ماتا نسو تم تز رہو رہوار بھلا دیکھو تو سن تم کھیتی میں ہر بل چلاتے ہو لیکن اناج اور پھل فروٹ اور ترکاریاں تم پیدا کرتے ہو یہاں پیدا کرے گا خدا ہر جلانا پڑے گا ہمیں یاد رکھیو اندازوں نہیں دیتا ہمارے رش تم بڑھیا ابھرائے تم اللہ تشر جس پانی سے تم ہو نہروں سے اور نلوں سے تو نل تو کھولنا پڑے. پڑے گا کنواں کھودنا پڑے گا نہر کھودنی پڑے گی تو یہ بتاؤ کچھ بادل سے پانی کس پہ برسا ہے اللہ نے برسا ہے ابھر آئے تم اندی تم تم انشا تم سجرا کہا سر یہ کہ باقی سے تم آگ کو جرا دیتے لیکن اس آگ کا جو سر چشمہ ہے جن درختوں سے وہ نکلتی ہے رگڑ سے چکما وغیرہ جو کچھ بھی آج کل کے دور میں ہو اس کو تم نے پیدا کیا یہ ہم اس لیے معلوم ہوتا ہے کرتا تو سب کچھ اللہ ہے لیکن جتنا اللہ نے ہم سے کہا وہ ہمیں کرنا ہوگا آم کی بوٹھے کی ڈالو گے آم کی امید رکھو املی کے بوٹے کی ڈالو گے تو پھر آم کی امید مت رکھنا بکری کا ہے بکری کا بچہ پیدا ہوگا عورت اگر حمل چاہے اور انسان کا بچہ پیدا ہوگا اللہ اس کا الٹا نہیں کرتا کہ عورت کے پیڑ سے بلی کا بچہ پیدا کر دے یا بکری کے پیڑ سے ہاتھی کا بچہ پیدا کر دے قدرت ہے لیکن ترتیب ایسی نہیں خدا کی تو ایسی ہی اچھا عمل کرے گا حالات اچھے ہوں گے دنیا اور آخرت کے برا عمل کرے گا حالات برے ہوں گے دنیا اور آخرت کے برا عمل کر کے اچھے حالات کا انتظار کرنا ایسا ہے جیسے املی کی گچھلی زمین میں دفن کر کے اور انتظار کرنا آم کا اس سے زیادہ کوئی بھی بیوقوف نہیں برا عمل کرے اور اچھے حالات کا انتظار کرے یہ غلط آدمی ہے اچھا عمل کرے پھر اچھے حالات کا انتظار کرے پھر افسل و عمل تو جیسے بچے کے لینے کے لیے شادی کرنی پڑتی ہے ایسے ہی ہدایت سے لینے کے لیے مجاہدہ بھی کرنا پڑتا ہے دعائی کے دور نبیوں ندیوں کی لائن کا مجاہدہ اور نبیوں کی لائن کی دعا بس مجاہدے کی جگہ میں لفظ محنت کا ہوں گا تاکہ لوگ سمجھ جائیں زیادہ تر انگریزی جاننے والے لوگ ہیں محنت کے لفظ تو سمجھیں گے قرآن میں اس کا لفظ مجاہدہ ہے مجاہدہ ہے جہاد ہے جہادو ہے اس وفائی مشکل ہی ہے ترجمہ مشکل ہے اب وہ محنت کے جو طریقے ہیں جس سے ہدایت ہے ایک تو گھر پر رہ کر مقام پر رہتے ہوئے محنت کرنا ندیوں والی اور ایک باہر نکل کر محنت کرنا ندیوں والی باہر نکل کر محنت کرو گے جذبات بنیں گے مقام پر آ کر اس محنت کو کرو گے تو جذبات باقی رہیں आते باہر نکل کر آپ کے محنت کی مکان پر آ کر کام چھوڑ دیا جذبات نہیں باقی رہیں گے اس لیے جو لوگ جماعتوں جا رہے ہیں وہ یہ نیت کریں کہ جب ہم واپس آئیں گے تو واپس آ کر بھی اس کام کو کرتے رہیں گے اپنے کاروباری مشاہد کے ساتھ اور جو لوگ واپس جا رہے ہیں گھروں پر وہ بھی یہ نیت لے کر جائیں کہ ہم گھروں پر جا کر اپنے گھریلو کاروباری مشاغل کے ساتھ ہم اس دین کی محنت کو کریں گے تین سب سے ہم بتا دیں گے کیسے کریں گے ڈر جا کر تاکہ پورے مجلے میں کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں بیٹا آیا جو گھر پر جا کر محنت کریں گے وہ نیت رکھیں کہ ہم تین چیزیں کو اول فرصت کو نکل جائیں گے اور جو جماعتوں میں نکل کر محنت کریں گے وہ نیت رکھیں کہ جب گھر پہنچیں گے تو ہم محنت کریں گے تو گویا دین کی محنت زندگی بھر کا ایک کام ہو گیا ہمارا اب محنت کا طریقہ کیا ہے جس پر خدا ہدایت دیتا ہے اور جس پر پورا دل پھیلتا ہے اصل تو ہماری ذات میں ہر شعبے میں اور پوری دنیا میں پورا دین پھیلانا یہ ہمارے کام کا مقصد ہے پورا دین پھیلے اور ہر مسلمان پورے دین کا ڈائی بنے ہر مسلمان ڈائی بنے اور ہر مسلمان پورے دین پر چلنے والا بنے دن تجارت میں بھی آ گئے کھیتوں بھی آگے گھروں میں بھی آ, رہے, بھی آ رہے, شادیوں میں بھی آگے نمازوں میں روزوں میں سٹا کر میں کپڑوں میں چہرے میں ہر جگہ دین آ گئی لیکن یہ دین کیسے آ اس کے لیے کچھ بنیادی محنت چاہیے تو آم لیکن پانی پلایا جاتا ہے جڑ میں پتے ہرے ہوئے بن جاتے ہیں اور آم میں رنگ پیا جاتا ہے اور رس بیچھا جاتا ہے لیکن پانی پلایا جاتا ہے ٹھیکہ جڑ میں پلایا جاتا ٹھیک ٹھیکا پانی جڑ میں اور میٹھا میٹھا رس آم میں آتا ہے خدا کی قدرت سے جیسے <laughs> <ہی> تم چاہو <laughs> دم <laughs> ایک دم سے دین پھیل جائے ایسا نہیں ہوگا ایک دم سے دین پھینک جائے ایسا نہیں ہوگا دعا مانگنے سے پھیل جائے ایسا نہیں ہوگا مکے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے پوری دنیا میں دین پھیل جاتا کیا ضرورت تھی بدر و خزر خند میں جانی تھی. محنت بھی کرنی پڑتی ہے صرف دعا سے کام نہیں بنے گا اس کے ساتھ محنت بھی کرنی پڑے گی لیکن محنت اپنے طریقے پر اگر ہم کریں گے تو دین نہیں پھیلے گا محنت اسی پرانی طریقے پر کرنی ہوگی اگر کوئی چاہے کہ ماڈرن طریقے سے دین کو پھیلا دوں تو نہیں پھیلے گا ماڈرن طریقے سے دین نہیں پھیلتا رشید پاک سل رنگ کا جو طریقہ ہوگا اس طریقے پر خدا کا دین پھیلے گا پرانے طریقے سے دین پھیلے گا نہیں طریقے سے دین نہیں پھیلے گا نئے نئے طریقے اختیار کرو گے دین بھی پھیلے گا کھیتیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا کھجور چاہیے تو کھجور کی گسری زمین میں دفن کر کے پانی پلاؤ کھجور کا درخت ملے گا لیکن کوئی کہے گا صاحب پرانے طریقے چھوڑ دو اگر کھجور کی دسری میں ریشم کا کپڑا لپیٹ کر سونے کے سندوک میں رکھ دے اس کے اوپر اتر باہر ماڈرن طریقے سے میں کھجور دوں گا پچاس سال میں کھجور ماڈل اپنی تیار ہوگا معلوم ہی پرانے طریقے سے نفرت کیوں ہو رہی ہے ہر لائن میں بس ماڈرن ماڈرن ماڈرن ماڈرن ہم کہتے ہیں ہر لائن میں محمد محمد ہر لائن میں خجور پرانے طریقوں سے نفرت مت کرو کب تک نفرت کرو آسمان پرانا زمین پرانی چاند پرانا سورج پرانا ستارہ پرانا تیرا باپ پرانا تیری ماں پرانی منہ سے کھاتا ہے یہ پرانی کان سے سنتا ہے یہ پرانی پیٹ کے اندر سوراخ کر کے کھا پوسے کا کو کھاتا ہے پرانا طریقہ سران ودھان کا ریکا ماڈرن سے کھا ہر لائن میں نمونہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات ہے ہماری جیسے سرکان جی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے اگر اللہ کے ندی سے پیار ہے تو اللہ کے ندی کے کھانے کے پیری کیسے بھی پیار ہوگا ان کے کپڑوں سے بھی پیار ان کے مکان کے طریقے سے پیار ہوگا ہر چیز سے پیار ہوگا اگر اللہ کے نبی سے پیار ہے تو اللہ کے نبی کے دشمنوں کے کپڑوں سے پیار کبھی نہیں ہو سکتا اگر اللہ کے نبی کے دشمنوں کے چہروں سے پیار ہو گیا اور کپڑوں سے پیار ہو گیا اور چلن سے پیار ہو گیا تو سمجھو کہ اللہ کے نبی سے پیار نہیں ہے صبح قالجی صاحب نے بیان کیا اس میں شروع ہوگا بس بھائی محنت کا طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ دن ایک دم سے زندہ نہیں ہوگا جلدی مت کرنا آم کا درخت ایک سے نہیں آتا اس کے پر بعد خالی محنت ہوتی ہے لیکن محنت جڑ بنیاد پر کوئی آدمی جڑ کو جو چھوڑ دیں پتوں پر پانی پلاتا رہے ترکاری پر پانی پلاتا رہے جڑ سکھ جائے گی ترکاری سڑ جائے گی فائدہ نہیں ہوگا کس ہمارے کام کے اندر جڑ کی محنت ہے جو ندیوں نے کی ہے ندیوں کے ترس وہ چند چیزیں ہیں محنت ہماری چند چیزوں پر ہوگی اسے میں ذرا تقسیم سے کھولوں یہ چھ نمبر جو ہیں اسے میں کھولوں اس میں بہت سے اصول آ جائیں گے جو, جو جماعتوں میں کام کرنے کے یہ پورا دین نہیں ہے چھ نمبر پورا دین نہیں پورے دین پر چلنے کی اس سے استعداد پیدا ہوگی ان چھ صفتوں کی جو مش کرے گا اس کے لیے پورے دین پر چلنا آسان ہوگا ایمان کی طبیعت ہو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا جذبہ ہو اللہ کے دین کا طریقہ سیکھا ہوا ہو یور اکرم صداسرم والا طریقہ اور اللہ کا دھیان ہو اور اجتماعی زندگی اخلاق وادی ہو اور خدا کی مرضا کا جذبہ ہو اور جانی مالی قربانی ملکی میں کرتی ہوں اس لیے چند باتیں اگر ہمارے اندر آ تو پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہوگا اور ہمارے گھروں میں ہماری ذاتوں میں زندہ ہو گئی چھ باتیں جو میں نے گنا دیا چھ نمبر جو میں نے گنا دیا دھیان سے سن جب بولو تو ان چھ پر بولنا ان چھ پر بولنا کوئی اختلافی بات نہیں کرنی ان چھ کے علاوہ کوئی سیاسی بات نہیں کرنی کسی چیز میں نہیں بولیں ان چھ کے اندر گھیرے رہے لوگ اعتراض بھی کریں گے کہ کیا اسلام میں صرف چھ نمبر ہے تو سن لو <laughs> تو احتراج کرنے والے احتراج کر رہے کہ جڑ کو ہی پانی پلا رہا ہے سنتے पानी جڑ کو پانی پلاتے ہیں. وہ اپنے بڑے پھولوں کو پانی پلاتا ہے وہ تمہیں کہتا دیکھو کہ پھول کتنا خوشبودار ہے یعنی یہ خوشبودار پھول کے لیے جڑ میں کبھی پانی پلایا گیا ہے کبھی خوشبودار پھول بنا تو سنتے رہو وہ تمہیں خوشبودار پھول گا میٹھے میٹھے پھل دکھائے گا دیکھو نہیں ہمارے کیسے پھل ہیں کیسے پھول ہیں اور تم اپنے جڑ میں پانی پلاتے ہو وہ تو پھول کو سوئ کے سکھا دے گا پھل کو کھا کے گندگلی بنا کے پھینک دے گا اور تم جڑ میں پانی پلاتے رہو تو ہر سال اس میں پھل پھول آتے رہ لیکن اسے تعلیم دکھا نہیں پڑے گا ہو گیا گا دیکھو کتنا شو ہو رہا ہمارے کام میں تمہارے کام میں کچھ نہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تم سنتے رہ ساڑھے نو سو سال تک سلم نے تم بھی سنتے رہیے ہمارے غریب سر سر نے بھی سنی سنتے ہی رہی یہ کمال ہے دوسرے جو کہتے رہے نا اس کی طرف دھیان نہ دو تم کہتے رہے مل جو ہے نا تعلیم انہیں دے دیتا میں کسی کی نہیں سنوں گا میری سن, کہ اللہ بڑا ہے کہ <laughs> <laughs> جیسی دعوت ہے باپو کہے گا کیوں کہ نبی بانی ہے اپنی نہیں ہے نا اللہ والی ہے تو اللہ نے دشمنوں والی گائے تو سنی اب وہ اس کے رنگ چڑھائیں گے دین کا تو اوپر سے دین کا رنگ چڑھا ہوا ہوگا اور اندر سے بھی دینی بھری ہوئی ہوگی تیسرے ویجیٹیبل چیزوں کی طرف بھی دھیان رکھتی تم اپنی اصلی اصلی پکتی پکتی چیز پہ لے کر دنیا میں چل سو ٹکا کچھ سونے کی جیسی بات ہو چھ نمبروں کی مشق کرنی ہے تو پورے دین پر چلنا آسان ہوگا تھوڑا تھوڑا ہی بیا میں ہو سکے گا تھوڑی دیر میں ہی سمجھانا ہے ہمیں خبر ملی کہ انگلینڈ والے زیادہ بیٹھنے کے آدمی نہیں ہیں تو ہمارے بھی دماغ میں کوئی کیڑا نہیں کاٹ رہا کہ بولتے ہی ہیں ہمیں بھی جلدی چھٹی مل جا رہی ہے جا کے سو جائیں گے ہم بھی مختصر مختصر کریں گے لمبی سننی ہے تو آ جاؤ ہمارے علاقے میں جائیں گے تین تین گھنٹے کی سنی انشاءاللہ ہر چیز کھول کھول کے سنائیں گے وقتیں بھی کمی ہوتی ہے کئی کام ہوتے ہیں لمبی بات کرنے بھی مناسب نہیں ہوتی ہے. پہلا نمبر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شو خدا کی کو معمود حضرت محمد صلی اللہ کے سچے رسول ہیں اس کی حقیقت دل میں آ جائے دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں کا یقین نکل کر اللہ کی ذات کا یقین دل میں آ جائے اور یہ بات دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ ساری دنیا کے ساز و سامان اگر میرے پاس میں ہوگا اور حضور اکم و سرحم کا طریقہ اگر میرے پاس نہیں ہے تو میں ناکام ہو جاؤں گا اور اگر میرے ہاتھ کی پھوٹی کوڑیں گی نہیں لیکن حضور کرم صدمت طریقہ نہیں پاس ہے تو اللہ مجھے کامیاب کر دیں گے بس یہ یقین دن کے اندر ہے اس کا نام ہے ایمان اور یہ ایمان دن میں چوبیس گھنٹہ فرض ہے نماز تو پانچ کرتا ہے وہ فرض ہے دن رات میں لیکن ایمان دن رات میں چوبیس گھنٹہ فرض ہے ایمان کے درجات ہیں سب سے پہلا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ آدمی کے ایمان میں اتنی طاقت آئے کہ جو اسے حرام سے روک دے فرضوں پر کھڑا کر دے اتنا ایمان کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عائد ہے اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عائن ہے فرض کفایا نہیں آج لوگ بہت کہتے ہیں فرض کفایا تبلیغ فرضی کفایا ہے یہ سب کو کیوں تم کہہ رہے ہو لوگ فرضی کفایا کو جانتے ہی نہیں کیا ہے فرض کفایا فرض آئن سے زیادہ سخت ہے فرض عائن کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو کرے تو ٹھیک ہے اور اگر نہ کرے تو وہی وہ بھگتے گا اور فرض کفایہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر جتنا کرنا چاہیے اتنا نہ ہوا تو پوری امت پر خدا کا ازا آئے گا فرض کفایہ کے لوگ آسان سمجھے ہیں حالانکہ وہ زیادہ مشکل فرض کفایہ کے معنی یہ نہیں کہ جنازے کی نماز کہیں ایک دو جگہ ہو گئی تو پوری امت پر سے سفری زیادہ ہو گئی نہیں جہاں جہاں جنازہ ہو جائے وہاں نماز پڑھنے والے ہوں فرضی کفایت مانو اللہ قدیم کفایہ تو اگر یہ تبلیغ کو تم فرض کفایا تو ہو گے اور جتنی ضرورت ہے اتنی نہ ہوئی تو پوری امت کی, پوری امت کو خدا کے عذاب کے آنے کے ہم بھی معیم کر کے فرض آئیں گے فرض کفائی کے میں نہیں کہہ رہا ہوں. مفتیوں کا کام مفتیوں کا درجہ کا منصب ہم نہیں لیتے میں تو ایک بات کہتا ہوں اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان پر فرض آئے ہے جو ایمان اسے فرضوں پر کھڑا کر دے اور حرام سے روک دے جہاں تمہیں اتنا ایمان میں وہاں جا کے تم اتنا ایمان دے دو فرضت و ہو جائے ہم نہیں کہتے کہ تم تم لیک بھی نکلو اگر اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں تو سمجھو ایمان کے اندر کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کرنا ہے یہ تو ہے پہلا نمبر کرنے کا جتنا دعوت کے کام میں ہم لگیں گے اتنا ایمان میں طاقت پیدا ہوگی جتنی ایمان میں طاقت پیدا ہوگی اتنی آمان میں جان پڑے گی اور جتنی آمال میں جان پڑے گی اتنی اللہ کی مدد آئے گی اور جتنی اللہ کی مدد اس پر کی دی دنیا دیکھے گی دی اتنا دنیا میں استم ہے ڈرا ترکیب یہ ہے تو پہلا نمبر تو ہے کلمہ اس پر تو میں اتنا ہی کہوں گا اس سے زیادہ کہوں گا تو دوسری ساری باتیں رہ جائیں گی اس سے زیادہ اگر سننا ہو سمجھنا ہے تو آؤ وہاں ہمارے علاقوں میں آؤ یہاں پہ اتنا ہی دیں گے ہم تم کو اس سے زیادہ کہ نہ ہمارے پاس گنجائش ہوتی نہ تمہارے پاس گنجائش وقت دوسرا نمبر ہے نماز ہر مسلمان مرد عورت پر پانچ مرتبہ فرض ہے مسافر ہو مقیم ہو بیمار ہو تندرست نماز کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے وہ بھی سیکھنا چاہیے اور نماز کے اندر خوشی اور خشو بھی پیدا کرنا چاہیے نماز میں رقو سجدہ کیسے ہو یہ بھی سیکھنا چاہیے نماز کو پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کی خوشامت کر کے اسے نماز کو پڑھوانا چاہیے یہ بھی طے کر دو جہاں رہتے ہو وہاں کا ہر مسلمان نماز ہی بن جائے اس کے آخرات کو کوشش کرنی ہے یہ سارا وزرا خان ہو لیکن خوشامت کرتے نرمی کے ساتھ سختی کے ساتھ اور جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو وہ جس طرز پر نماز پڑھے ہنسی شاقی مالکی ہملی اہل حدیث تو اس کے اوپر کسی قسم کی نقیل مت کر ہاتھ اٹھاتا ہے اٹھانے دو نہیں اٹھاتا ہے تو مت اٹھانے دو آمین زور سے کہے کہنے دو آہستہ کہے آہستہ کہنے دو اس پر لڑائی مت کرنا ورنہ یہ ہوگا کہ چند دین والے ہاتھ اٹھانے نہ اٹھانے پر آمین کے زور سے اور آہستہ کہنے پر لڑتے رہیں گے اور کروڑوں مسلمان بغیر نماز کے مرتے رہیں اس لیے بجائے کس لڑائی کے جو آدمی اٹھاتا ہے اٹھانے کی نہیں اٹھاتا مت اٹھانا اس پہ لڑائی مت بناؤں اس لیے کہ جو ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے لیے بھی حدیث ہے اور جو ہاتھ نہیں اٹھاتا اس کے لیے بھی حدیث ہے حدیث دونوں کے پاس ہے ہاتھ اٹھانا بھی شادی تو اٹھانا بھی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں محبوب کی ہر ادا اللہ کو پسند ہے اگر وہ منسوخ نہ ہوئی تو اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا تو محبوب کی ایک ادا انہوں نے اختیار کی دوسری ادا انہوں نے اختیار کی پوری دنیا کے اندر محبوب کی ہر ادا کے اختیار کرنے والے آپ کو ملیں گے کیوں آپ محبوب کی ایک ادا کو سب کو مجبور کرتے ہو محبوب کی دوسری ادا کو کیوں ختم کرا رہے ہو بہت ہی لذیذ بات ہے کہ پورا وجوہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو کوئی لین اٹھاتا ہے تو کوئی امین زور سے کہتا ہے تو کوئی اہستا کہتا ہے یا اللہ یاد نا اور جس سے پوچھو کہ سب حدیث میں یوں ہے یا اللہ ہر ایک کہتا میں تو محبوب کی اللہ کو اختیار کیے ہوئے ہوں کسی نے ایک ادا کو لیا کسی نے دوسری ادا پہ لیا لیا محبوب کی ادا پہ خدا کو اللہ کے ندی محبوب ہے اور نبی کی ہر وہ ادا محبوب ہوتی ہے جو منسوخ نہ ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی یہ دیکھ ہیں کہ میرے محبوب کو ہر ادا مجموعے کے اندر پائی جاتی ہے کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو کوئی نہیں اٹھاتا اگر سارے کے سارے ہاتھ پہ نہ اٹھانے والے ہوں تو محبوب کی ہاتھ اٹھانے کی ادا پوری دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اور سارے کے سارے ہاتھ ہاتھ اٹھانے والے ہوں تو نہ اٹھانے والی ادا دنیا سے ختم ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں کوئی ادا دنیا سے ختم نہیں ہونی چاہیے محبوب کی ساری ادایں ہی دنیا میں ہونی چاہیے اس لیے اس کو لڑائی کی چیز اللہ کے واسطے مت بنانا یہ سمجھداری کی بات ہے نماز پڑھا دو بس نماز پڑھانا اور نماز پڑھ بھی دو اور اسے سیکھ بھی دو نماز سیکھنا بھی اتا. بچپن کی یاد کی ہوئی نماز برھاپے تک چلتی ہے اس میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں اسے کسی جانکار کو سنا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے ان کی شردا وغیرہ بھی اچھی طرح سے سکون کے ساتھ نماز ہو. یہ وہ حکم ہے خدا کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس ملا کے دیا دوسرے آسکامات کو زمین کو اتاریں گے خدمت جدید لے کر آئے اور اس حکم کو دینے کے لیے اللہ کے نظیم کو اپنے پاس بلایا اور اتنا قریب بلایا جہاں جلوس کی دی جا سکی اور وہاں بلا کے حکم دیا ہے کہ ہمیں ملا نماز کی بڑی چاہیے خدا سے راز نیاز کی بات رہی اس سے نماز پڑھنے والا خدا سے راز کی باتیں کرتا ہے نماز پڑھنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے جب بندہ کہتا الحمد للہ ہے ربی تو اللہ تعالی کہتا ہی میرے بندے میری بندہ, بندہ کہتے الحمد اللہ اللہ نہیں رہی اللہ کے اندر اصنا نہیں میرے بندیوں بھی میری سال تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ مالک کی تو اللہ سارا کہتے مجھے میرے بندے گی بیان مالک آئے تھے وہ ساری تیند ہی آئیتا ہے تو سارے تین بندے کے سارے تین اللہ سات آئے تھے پہلی تین آخری تین پہلی تین تو اللہ آخری تین بندے کی اور بیچ والی آدھی اللہ کی آدھی بندے کی تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ نفس با نشکلی با نشکلی با نشکلی با نشکلی عبدی کہاں سے آدھا یہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے آدھی میری آدھی میرے بندے کی اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اسے ملا یا اللہ اللہ تو ہم سے بات کر رہا ہوں اور ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہوں کتنی رونے کی بات ہے خوب دھیان سے نماز پڑھنی چاہیے خوشی خوشی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے نماز کے صحیح ہونے کے لیے چاہے خوشوخصو خوشو فرض نہ ہو لیکن نماز کے قبول ہونے کے لیے خوشی خوشو کا ہونا ضروری ہے خوشو خوشو کے بغیر نماز قبول نہیں ہو چاہے صحیح ہو جائے یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہے بات تم کہو گے روکے خاتیاں بہت یاد ہے سب کچھ ہے رکو سمجھا بھی ٹھیک ہے لیکن اندر کے کہتی بھی ٹھیک کرنی ہے بس بھائی یہ تو ہے نماز زیادہ لمبی چوری میں اس پر نہیں کرتا مختصر کیے ہے تیسرا نمبر ہے علم اور ذکر دیکھو جتنے اسکول آدم جی بیان کرتے ہیں نا بیس بیس میں آتے رہیں گے سائن یاد رکھے گا اسے دو ہوں گا نہیں علم کے اندر دو چیزیں فضائل کا علم اور مسائل کا علم ہمارے ہاں تبلیغ میں فضائل کا علم ہے تبلیغ کے اندر اجتماعی طور پر مسائل کا علم نہیں ہے کیوں کہ فضائل کے علم سے آدمی کا ذہن بنتا ہے دین پر چلنے کا اس عمل کی قیمت فضائل کے ذریعے معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کی تبلیغ اس عمل کی طرف چلتی ہے آدمی وہ عمل کرنے والا بنتا ہے لیکن وہ عمل صحیح نہیں ہوگا جب تک آدمی کے پاس مسائل کا علم مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے لیکن ہم اپنی اجتماعی تعلیموں میں مسائل کا دخل نہیں رکھتے کیونکہ مسائل میں اختلاف ہے تو لوگ ان اختلافات میں لڑنا شروع کر دیں گے دین کا کام الگ رہے گا اور یہ آپس میں لڑتے ہی اس لیے فضائل کی تعلیم کے ذریعے آدمی کو دین کا پیاسا بنا دیا جاتا ہے اور جب آدمی پیاسا بن کر اور ہمارے پاس آئے اور یوں کہے کہ موڈی صاحب یہ بتاؤ وضو میں فرض کتنے تو ہم کہیں گے ہمارا کام تو تجھے دین کا پیاسا بنانا تھا تو دین کا پیاسا بن گیا اب تجھے پانی چاہیے تو تک کنویں کا پانی پیلے اگر ہنسی ہے تو ہنسی آلوموں سے پوچھ لے شاخی ہے تو شاخی آلیموں سے پوچھ لے اور اہل حدیث ہے تو, تو اہل حدیث آلوں سے پوچھ لے پیاسا بنانا یہ تو ہماری ذمہ داری اور پانی دینا یہ تم اپنے اپنے کنویں سے پانی پی ہم پانی نہیں دیں ہم تو پیاسا بنائیں دین کے پیاسے بن جائے دین کی طلب آ جائے بس یہ ہمارا کام ہے یہ فضائر کے ذریعے ہو جو امت دین کو بیکار کی سمجھنے لگی ہو بلکہ دین کو ترقی میں رکاوٹ سمجھنے لگی ہو اس کو پہلے تو دین پر لانا اور دین کا پیاسا بنانا جو وہ دین کی پیاسی بن گیا اسے کہا جائے کہ بھئی اپنے اپنے کنو سے پانی پی لیا کر اپنے اپنے مکان کے علما سے پوچھ لیا کر وہاں کے جانکاروں سے پوچھ لیا کر یہ ہے ہماری دوسری وجہ یہ ہے مسائل کے نہ بتانے کی کہ ہماری جماعتوں میں عام طور سے عوام الناس نکلتے ہیں جو مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں اس لیے ہم ان انتہا پہ مسائل دینا نہیں چاہتے اور اگر علما بھی جماعتوں کے اندر نکلے تو انہیں بھی اجتماعی طور پر مسائل پر تذکرہ بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے کیوں کہ تم کہو گے وضو کی چار فرض تو صرف ان ہنسی جڑے گا امام شافی احمد اللہ گنجا سے پھر یہ تبلیغ سوافی میں نہیں ہو اور اگر اس سے تم زبان کو بند رکھو اور وزو کے فضائل نماز کے فضائل بیان کرتے رہو اس پر ساری امت جڑ جائے فضائل پر ساری امت جڑ جائے گی اور مسائل میں ہر ایک اپنے, اپنے جانتا جانکاروں سے پوچھ پوچھ کر چلتے رہے تو امت پہ اجتماعیت ہو جائے اور اگر مسائل کی بحث چھیڑ دوں گے تو امت پہ ٹکڑے ہو جائے بس یہ ہے بس لحت اسے خوب یاد رکھنا کہ مسائل پر کلام بالکل مت کرنا جماعتوں میں نکل کر لیکن پھر مسائل کو اتنا گرا بھی مت دینا لیکن اس پر ایک بات بھی یاد رکھیے پھر مسائل کی بحث کو اتنا گرا بھی مت دینا کہ وضو کر رہا ہے اور کوہری سوکھی ہوئی ہے نماز پڑھ رہا ہے اسے کچھ پتا نہیں اور پیشاب کر کے پانی لے کے چلا گیا وضو کرنے پیشاب میں قطرے ٹپک رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے تو ایک سمجھا لے جا ہم یہاں تبلیغ پر مسائل کی بات نہیں ہوا کرتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل آزاد آدمی چلتا, چلتا رہے کاروبار میں بھی مسائل کو نہ پوچھے اور گھر معاملات میں, میں بھی مسائل کو نہ پوچھے اور تبلیغ میں لگ گیا جس کے معنی ہے کہ بس مسائل کے وجہ سے ضرورت نہیں جو کرے گا بس وہی دین ہے یہ بالکل یہ بالکل بے سمجھی کی بات ہے کان کھول کر سارا مجمع سن لے مسائل کے بغیر عمل صحیح نہیں ہوگا مسائل کا سیکھنا فرض عائم ہے مسائل کے معنی حضور کا طریقہ حضور کا طریقہ سیکھنا فرض عین ہے کاروبار کرو تو کاروباری لائن کے مسائل کا سیکھنا شادی کرو تو شادی کے مسئلے رمضان میں روزہ رکھو تو روزے کے مسئلے زکات دو تو زکات کے مسئلے حج کرو تو حج کے مسئلے نماز پڑھو تو نماز کے مسئلے وضو پڑھو تو وضو کے مسئلے ان مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے تبلیغ میں لگنے کے بعد آدمی مسائل سے بے نیاز نہیں ہو سکتا فرض عین ہے یاد رکھنا دیکھنا قیامت کے دن کوئی مش... آ... آ... یہ نہ کہنا کہ تبلیغ والے مسائل سے روکتے تھے. ہزاروں روپئے میں باتیں کہنا مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے لیکن اپنے اپنے مقامی جانکاروں کے ذریعے سیکھو اجتماعی طور پر تبلیغ میں نکل کے مسائل کو جو منع کرے اس کی وجہ میں بتا چکا اس لیے تبلیغ میں لگنے والے اگر ان کے کاروبار حرام میں جا رہے ہو تو قیامت کے دن ان کی دردن ناتی جانے کا خطرہ ہے اللہ رحم کا یہ تبلیغ میں لگنا ایسا نہیں ڈرسٹ میں کہ سارے سلام کو سوری پر چڑھ جانا جیسے ان کا عقیدہ ہے یہ نہیں ہے ایسا تو جبلیر میں لگ گیا تو بس ہو گیا بالکل جنت کا ٹھیک دا. اللہ کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں اور اللہ کے کسی ذات سے کوئی تعلق نہیں اللہ کا تعلق سفات سے تبلیر میں لگ کر اگر وہ سفات پیدا نہ ہوئی تو خطرہ ہی خطرہ ہے ایک آدمی تبلیر میں ہی نہیں لگا لیکن اس میں سفا کے قبول یہ تھے اللہ نظات سے اس کی خوب امید ہے اس لیے تبلیغ میں لگنا اصل سی ہے تبلیغ میں لگا کیوں نہیں تاکہ وہ یہ سف پیدا ہو اور کیا اس کے لیے محنت ہے تو علم کے اندر دو چیزیں مسائل کے ان فضائل گین ہمارے ہاں فضائل کا علم ہے فضائل کی کتابیں بھی معین کر دی گئی اس کی وجہ ہے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ صاحب سار سال ہو گئے تبلیغ کو اب تک وہی کتابیں چل رہی ہیں کچھ کے اندر ترقی ہونی چاہیے ہمارا جو فضائل کی تعلیم ہے اس کے اندر معلومات کا بڑھانا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایمان کا بڑھانا ہے اور ادب کے ساتھ عظمت اور احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور اللہ کی بات کو اگر آدمی سنے گا تو اس کے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہوگی جو اسے عمل پر ڈال دے صرف علم سے آدمی عمل پر نہیں آتا بے نمازی جانتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن نہیں پڑتا شرابی جانتا ہے کہ شراب حرام ہے لیکن پھر بھی شراب پیتا ہے تو صرف جان لینے سے آدمی عمل پر نہیں آتا بلکہ علم کا نور اس کے دل میں اتر جائے تو آدمی عمل پر آتا ہے وہ نور ملتا ہے عظمت کے ساتھ بات کو سننے سے اس لیے جو فضائل کی کتابیں ہیں تبلیغ میں نکل کر انہیں کتابوں کی تعلیم ہوگی فضائل نماز ہے فضائل ذکر ہے فضائل رمضان ہے فضائل قرآن ہے فضائل تبلیغ ہے شکایت صحابہ ہے فضائل حج ہے اج کا زمانہ جب قریب ہو فضائل رمضان ہے اور فضا نسلتاد ہے یہ کتابیں جو ہیں بار بار انہیں عظمت کے ساتھ پڑھے سنے تو کے اندر دین کی عظمت آئے گی ایمان بڑھے گا عمل کی توفیق یہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس کے ساتھ میں مسائل جو ہیں یہ انفرادی طور پر آدمی سیکھے اور چوبیس گھنٹے کی زندگی, زندگی مسائل کے مطابق ہو کاروبار کرنا ہو تو اس کا مسئلہ سیکھو شانی کرنی ہو تو اس کا مسئلہ سیکھو عظمت پیدا ہو جائے گی تو مسائل کا سیکھنا آسان ہے دو تعلیم افریقہ کے تبلیغ میں لگے ہوئے چار مسئلے پوچھنے کے لیے ہزار روپے خرچ کر کے ہندوستان کے مفتی کے پاس آئے اور مسئلہ پوچھ کے چلے گئے چار مسئلے کی قیمت ان کے ہاں ہزاروں روپے سے زیادہ تھی عزمت پیدا ہو جانی چاہیے بس مسائل کے لیے آدھی لاکھوں روپے ختم کر خرچ کر دے گا پھر اس کے ساتھ ذکر الہی علم کے ساتھ ذکر ہے علم کے ساتھ تو راستہ معلوم ہوگا اور ذکر کے ذریعے روشنی ملے گی راستہ تو معلوم ہے کہ اندھیرا ہے آدمی جان نہیں سکتا روشنی ہوگا لیکن راستہ معلوم نہیں تو بھی آدمی مندر پر نہیں جا سکتا تو راستہ بھی معلوم ہونا چاہیے اجالا بھی ہونا چاہیے علم سے تو راستہ معلوم ہوگا اور ذکر سے روشنی آئے گی ذکر کے اندر اہادیش کے اندر جو ذکر آتا ہے وہ کیا جائے سبحان اللہ الحمد اللہ ولاح اکبر سات مہرا ہونے والا کوت اللہ علیہ عظیم سو سو مرتبہ صبح شام پڑھ لیا جائے دروش شریف سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام استغفار سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام دار شریف کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ جس نے مجھ پر درود بھیجا اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل کری تو دو سو دو سو مطلب روزانہ جب پڑھ لو دو ہزار رحمتیں آپ پر ناتے ہوں اور قرآن پاک کی تلاد اور چوبیس گھنٹے کے جو اچارے مصنوعہ ہیں کھانے سے پہلے کھانے کے بعد سونے سے پہلے سونے جاگنے کے بعد استنجے میں جانے سے پہلے استنجے سے آنے کے بعد مسجد میں داخل ہونے کے پہلے مسجد سے نکلنے کے وقت جو مختصر مختصر دعائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ زبان پر چل جا چوبیس گھنٹہ آدمی کا معمول بنا دی. بس اتنا ذکر بتایا جاتا ہے اس کی دعوت دی جاتی ہے اور پورے آلم کے اندر یہ دعوت دی جا سکتی ہے باقی اگر کوئی صاحب کسی بزرگ سے متعلق ہو تو وہ بزرگ اس آدمی کو خاص قسم کا اگر کوئی ذکر بتا تو وہ خاص قسم کا ذکر وہ آدمی کرے اسے کرنا چاہیے اس کی ترقی اس پہ ہے اجکارے مصنوعہ کے ساتھ وہ خاص قسم کا ذکر کسی اللہ والے نے کسی کو بتایا تو وہ کرے <laughs> لیکن وہ ذکر ہر آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ بعد مرتبہ اس سے آدمی کے دماغ میں خشکی آ جاتی ہے کے باہر آدمی کے ہوتا ہے اس بنا پر جو ہمارے اکالدین اور بڑے ہیں وہ ہر ایک کو اس کے مزاج کے مناسب ذکر دیتے ہیں ہر ایک کے لیے نیچر اس کے مزاج کے مناسب ہوتا ہے وہ اسی کے لیے لیکن یہ انسکار مصنوعہ جو بتائے یہ تو پوری دنیا میں کہیں پر بھی جا کے لوگوں کو اس کی دعوت بھی دے سکتے ہیں مجھے کہاں سے لائے تو سو اس کے حدیث بتا سکتے ہیں. پر ہمارے اکادرین کے ادار حاوی اسی آدمی کے لیے ہوتے جس کو کچھ اللہ والے ہوتا ہے دوسرا بات مطلب کر نہیں جاتا ہے تو اسے نقصان ہو جاتا ہے خود ان بزرگ کو بتا چلتے وہ کہتے صاحب کہ ہم سے کہیں بغیر تم نے کیوں کیا یہ جی ہوتا ہے بس یہ ہے ہمارے یہاں سے جتنا ذکر بتایا گیا اگر اتنا ذکر کرے اور چوبیس گھنٹہ اعمال میں لگا رہے تعلیم کے حلقوں میں ساتھیوں کی خدمت میں دعوت دین میں اور کسی قسم کی غیبت وغیرہ نہ کرے تو چوبیس گھنٹے میں روحانی نورانی اعمال کے ساتھ اتنے ذکر کے ذریعے بھی آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے لیکن اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ والی کوئی چیز بیچ میں نہ ہو جیسے غیبت ہو جیسے جھوٹ ہے جیسے دھوکہ ہے جیسے کسی پہ بہتان لگانا ہے جیسے حسد ہے یہ چیزیں اگر آ گئی نا تو پھر آدمی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا اللہ سے تعلق نہیں جڑتا پھر بھی آدمی زیادہ ذکر پرکار جو بھی نہیں جڑے گا اللہ سے تعلق اور یہ چوبیس گھنٹے کے جو امار ہیں یہ سارے کے سارے روحانی اور جیوی آمار ہیں اس میں نورانیت ہے اس کے ساتھ وہ ذکر والی نورانیت مل گئی تعلیم والی نورانیت مل گئی دعوت والی نورانیت مل گئی تو سارا نور ہی نور ہوگا تو یہ آدمی صرف اکیلا اللہ سے نہیں جڑے گا بلکہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو لیتا ہوا جڑے گا کشتی کی طرح سے پھر تو اکیلے تیرنا اور ایک کشتی لے کر چلنا تو کشتی میں خود بھی تیر رہا ہے دوسروں کو بھی تیرا رہا ہے تو یہ کشتی ہے چوتھا <متحدث> نمبر جو ہے وہ ہے اکرام مسلم جو مسلمان بھی ہے اس کا اکرام کرنا ہے کالا ہو یا بورا اپنے علاقے کا ہو یا دوسرے علاقے کا مالدار ہو یا غریب حتیہ کہ وہ مسلمان دیندار ہو تو اس کا اکرام کرنا اور بے دین ہو تو اس کا اکرام کرنا ہے دونوں حالتوں میں اس کا اکرام کرنا ہے تم کہو گے کہ بے دین کا بھی جی ہاں بے دین کا بھی اکرام کرنا ہے اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے گناہ سے نفرت ہو لیکن اس گنہگار سے محبت ہو اس کے ایمان اور اسلام کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے نہیں آپ گشتہ جاؤ گے تو لوگ تاش کھیلتے پہ ملیں گے کیرم بورڈ کھیلتے پہ ملیں گے جوا کھیلتے پہ ملیں گے نفرت کی نگاہ سے مسجد اگر دینداروں نے بے دینوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا تو پھر بے دین الگ ہو جائیں گے دیندار الگ ہو جائیں گے پھر ان بے دینوں کو دہلی اپنائیں گے اور دین باروں کے مقابلے پر کھڑا کر دیں گے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ دیندار بے دینوں کو سینے سے لگا تاکہ ان کو دین پر چلاؤ یہ یاد رکھیے اگر بے دینوں کو نفرت سے دیکھا دینداروں نے خطرہ اس بات کا ہے کہ ان دینداروں میں فخر اگر آ گیا تو ان کا دین بک گیا اس لیے اسے نفرت سے مت دیکھ اس مسلمان کو نفرت سے مت دیکھو اس کے گناہ کو نفرت سے دیکھو لیکن اس مسلمان کو نفرت سے مت دیکھو یہ گنہگار مسلمان کون ہے اسے جانتے ہو یہ <laughs> وہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سفارش قیامت میں اتنے دن کریں گی <laughs> اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیع المذنبین ہے یا نہیں ہے شفیع المذنبین کے کیا معنی گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے تو جس کی سفارش اللہ کا نبی کرتا ہو ہم اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں لیکن اس کے اندر بے دینی پر چلنے والا طبقہ یوں نہ سمجھے کہ بڑی ہمت افزائی گنہگاروں گاروں کی دیوس بری کے اجتماع میں ہوئی خوب گناہ کرو کیونکہ اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے سن لو سن لو بہت بڑی جرت ہے ہی. گناہوں کا کرنا بہت بڑی ضرورت ہے حوج کوشت پر رسول کریم سر سے ہم پانی پلا رہے ہوں گے اور ایک جماعت آئے گی اور یوں کہے گی لائے لائے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے اسے دھکے مار رہے ہوں گے حضور صحیح ہم کہیں گے کہ یہ تو میرا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کو دھکے کیوں مار رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے کہ کلمہ تو انہوں نے تمہارا پڑھا لیکن آپ کے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے یعنی آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا گل کھلائے وہ بھی تو دیکھو ما احدسو باد ارے کلمہ آپ کا بڑا اور طریقہ آپ کے دشمنوں کا اختیار کیا یہ بلکھلائے آپ کے بعد تو اللہ کے نبیوں کہہ دیں گے سوکن سوکن سوکن دور کر دو دور کر دو دور کر دو اگر قیامت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹکار دیا بتاؤ وہاں ہمارا کون کرو طے کرو آج سے ہمیں گناہ نہیں کرتا سارا بنوا اس کا اہل کرے آج سے میں گناہ نہیں کرنا کہو انشاءاللہ سب نیو کرو آج سے ہماری پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی قدر ہم جا جائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں چہرہ دکھایا جائے گا جس نے حضور کو پہچان لیا بیڑا پارے نہیں پہچانے بیڑا غلط ہے اور حشر کے میدان میں ضرورت پڑے گی کہ حضور اکرم سلسم ہمیں پہچانے اگر حضور اکرم سلسم نے ہمیں پہچان لیا ہمارا بیڑا پار ہے اور اگر نہیں پہچانا تو ہمارا بیڑا غلط ہے قدر میں ضرورت ہے کہ ہم نبی کو پہچانے اور حشر میں ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانے اور یہ دونوں پہچانیں اس وقت ہوں گی جب ہم حضور اکرم سلسم کے طریقے پر ہوں گے اس لیے طے کر لو کہ آج سے ہم نے حضور کی سنتوں پر آنا ہے حضور کے دشمنوں کی سنت پر نہیں رہنا حضور کے دشمنوں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا لباس کے اندر بھی کھانے کے اندر بھی کپڑے کے اندر بھی شادی کے اندر بھی کاروبار کے اندر بھی گھر کے اندر اپنی عورتوں میں بھی بچوں میں بھی اپنے چہرے بوہرے میں ہر ایک میں ہمیں اپنے نبی کے طریقے کو اختیار کرنا ہے نبی کے دشمن کے طریقے کو اختیار نہیں کرنا طے ہے بالکل مولانا کیا کریں ہماری سوسائٹی اسے قبول نہیں کرتی سوسائٹی تیری قبر میں نہیں آئے گی قبر میں تو نبی کا طریقہ آئے گا مولانا اتنی تنزرقی سے آپ کام نہ لیجئے کیا ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے اگر ہم دوسروں کی نقل اتاریں گے تو آپ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے بالکل مسلمان ہی سمجھتے اگر آپ دوسروں کو بھی نقل اتاریں گے ہم آپ کو مسلمان ہی سمجھتے لیکن آپ کیسے مسلمان بتا دو صبح کے وقت میں آپ گھر سے نکلے لیکن آپ مرد ہیں لیکن آپ نے بیوی بی کا روپٹا اڑ لیا بیوی بی کے کپڑے پہن لیے اظہار بھی بیوی بی کا ناک میں پھل کان میں آئرن ہاتھ میں کنگن سر پہ جھومر پیروں کے اندر پازیب آپ مٹکتے ہوئے چلے اور دفتر میں جا کے آپ کسی کے اوپر بیٹھ گئے اب لوگ جو آ رہے وہ دیکھ رہے ہاں یہ عورت کون بیٹھ گئی انسان کے ساتھ بتاؤ کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ مرد ہیں کہ عورت الگ کہو نا بھائی مرد ہی ہیں عورت تو نہیں لیکن اس جگہ آپ ایسے زلانہ کپڑے پہن کر بیٹھنے کے بعد دیکھنے والے آپ کو دیکھ کر کیا کہیں گے یہ حسل کے میدان میں آپ تو فرشتے بھی کہیں گے اور نبی بھی کہیں گے اگر تیار ہو تو کرتے جب ہم نہیں روکتے تھے ہم نہیں کہتے کہ تم مسلمان نہیں رہو گے مسلمان تو رہو گے جیسے وہ مرد رہتا ہے زنانہ کپڑے پہن کر بھی مرد ہے وہ تو ایسے ندیوں کے دشمنوں کا طریقہ اختیار کرنے کے باوجود جب اس نے کلمہ بڑا ہے تو مسلمان ہی ہے لیکن کیسا مسلمان ہے جیسا زندانہ کپڑا پہنا ہوا مرد جا کے کسی پر دفتر پر بیٹھے بس اس سے زیادہ میں نہیں کہتا زیادہ تفصیلات میں ہمیں نٹ ڈالا ہماری زبان نفل ہو جائے تنگ راسی ہو یا تنگ سر سیکھو لیکن میرے بھائی کمری کے کام کرنے والوں تم سے یہ گزارش ہے کہ سب کو اسی نے سے لگائیے نیم پھیلا سب ہے یہ تو جنرل بات گھر بات عمومی بات لیکن عملی طور سے سینے سے لگانا ہے میں ہی کہہ رہا ہوں جو بات نہیں میں نہیں کہ بات نہیں میں کہہ رہا ہوں اکرام ہی مسلم سو یاد ہے مسلمان ہے اس کا اکرام کا لیکن یاد رکھیے گناہ کا اکرام مت کرنا گناہ کا اکرام کرنا حرام ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں گناہ کے کام کو ہوتا کوئی دیکھے ہاتھ سے روکے نہ طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے طاقت نہ ہو تو دل کے اندر کوڑے اللہ کے حکم کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر دلوں کے اندر پورن ہو لیکن اس آدمی کا اکرام ہم اس لیے کر رہے ہیں جیسے بہانے میں لپ بچہ گنہگار مسلمان جیسے پہاڑے میں لگتا بچہ ماں کو پخانے سے نفرت ہے بچے سے محبت ہے تو اس بچے کو پورے کباڑے پر نہیں پھینکتی سینے سے لگاتی ہے لیکن اس کا پہانا صاف ہے اس کے پہانے کو گندگی میں صاف کرتا تو بھائی گنہگار مسلمان سے محبت کرنی ہے لیکن گناہ سے نفرت کرنی ہے اگر گناہ سے نفرت نہ کی تو حدیث کے خلاف ہوگا اور گنہگار سے محبت اگر کی دنیاوی اغراض کے لیے تو یاد رکھنا کچھ گناہ میں تمہارے بھی مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے جیسا منیش رائے ہو گیا کہ بے دین کے ساتھ دیندار بیٹھ کے کھاتے تھے پیتے تھے ملتے تھے جلتے تھے تو ایک دوسرے جیسے دل بن گئے ان کے وہی ہو جائے گا ڈگری کب جب دنیاوی اغراض ادراج کے لیے اور اگر دین پر کھینچنے کے لیے ہو تو روحانی اعمال کی وجہ سے انشاءاللہ تمہاری بھی حفاظت ہو جائے گی اور وہ گنہگار آدمی دین کا داری بن جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ تم سے بھی آگے دین کا کام کرنے والا بن جائے گا. یاد سمجھ میں آئی میری بات سارے پہنو اللہ کے فضل کہ اسے جتنے جی میرے ذہن میں رہے وہ میں نے یاد کر دی ہو سکتا ہے کہ اور پہنو بھی ہو ایک وقت کے سارے پہلو نہیں آیا کرتے یہ ہے اکرام مسلم کا نمبر hmm. ہر آدمی خدمت کا کرنے والا بنے اکرام کا کرنے والا بنے اکرام مسلم کا نمبر یہ ہے اکرام مسلم کا مانا اکرام چاہنا نہیں اکرام کرنا اگر اکرام کرنے والے بنے تو یہ جوڑ کا نمبر ہے اور اگر اکرام چاہنے والے بنے تو یہ توڑ کا نمبر ہے ہر آدمی کہے گا کہ میرا اکرام نہیں کرتے یہ لڑائی کو hmm. چیز ہے اور ہر آدمی یہ کہے کہ میں دوسرے کا اکرام کروں گا یہ جوڑ کی چیز ہے دس آدمی ہیں جماعت میں ہر ایک دوسرے کی خدمت کرتا ہے تو جوڑ ہوگا اور ہر ایک دوسرے سے خدمت چاہتا ہے تو توڑ ہوگا دس کے دس اگر خدمت چاہنے والے بنے پر خدمت کرنے والا ایک بھی نہیں تو پوری جماعت پہ لڑائے اور اگر دس کے دس خدمت کرنے والے بنے پر خدمت چاہنے والا ایک بھی نہیں تو اس سے جوڑ ہوگا ادھر میں بٹن دبا دو تو گرم پانی ادھر میں بٹن دبا دو تو ٹھنڈا پانی اکرام میں مسلم کا ہینڈل ایک طرف پھیر دو تو لڑائی دوسری طرف پھیر دو تو جو کیا بھی سمجھ میں آگے اچھا پانچواں نمبر ہے اخلاص تشہیر ہے نیت نیت کا ٹھیک کرنا دین کا کام آدمی کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی دنیا کی غرض کے لیے نہ کرے دین کا کام بنے گا اور اگر اس میں دنیا کی غرض آ گئی تو پھر یہ دین کا کام نہیں بنے گا صاف دنیا بھی غرض کے ساتھ دین کا بڑے سے بڑا کام دین کا نہیں رہتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کا چھوٹے سے چھوٹا کام کرے وہ دین کا بنتا ہے تصویر نیت نیت صحیح ہونی چاہیے اگر نیت میں خرابی ہے تو شہید سخی اور قاری تینوں کے تینوں دو زخمی ہیں انگیر نگری مت سمجھنا کسان زندگی بھر جہاد کیا اور آدمی شہید ہوا زندگی میں صحافت کرتا رہا زندگی میں قرآن کی خدمت کرتا رہا اور آدمی اور پھر قیامت میں جہنم میں چلا گیا کیا انجیر نگری بالکل اندیر نگری نہیں ہے نیت کی خرابی ہے موٹی سی مشاحب آپ نے ایک مکان کے بنانے میں مزدوری کی وہ مکان ہے عبد الرحمان کا چھ مہینے تک مزدوری کی چھ مہینے کے بعد آپ عبدال ستار کے پاس گئے بھائی عبد الستار ان کا جی صاحب چھ مہینے کی مزدوری انہوں نے کہا کہاں کی اور اس مکان کے درمیان چھ مہینے تک مزدوری کی آپ پیسے لائیے اس کے عبد الستار یوں پوچھے گا کہ یہ مکان کس کا تھا عبد الرحمان کا مزدوری تو تم نے کی عبدالرحمان کے مکان پر اور پیسے مانگ رہے ہو عبد الستار سے عبد الستار کیا کوئی پیسے دے گا تم عبد الرحمان سے مانگو یہ دن خدا کہے گا کہ تم نے دین کا کام تو دنیا میں اغراض کے لیے اور اپنی نقصانیت کے لیے کیا اب تم اسے کیا مانگو تو اپنے نفس سے مانگ اللہ بھائی میری تمہاری حفاظت دین کو بیچنا مت دین کو دنیا میں ادرا سے کے پورا کرنے کے ذریعہ مت بنانا میرے لیے بھی دعا کرنا اپنے لی بھی دعا کرنا اور خوب بچنا صرف اللہ راضی کرنے کے لیے دین ہو صرف اللہ راضی کرنا اور کوئی دنیا کے غرض لوگ نسبت اللہ جی آ جائے اگر نشبت اللہ کی آ گئی تو ایک بدکار عورت جنگل بیابان میں پیاسے کتے کو پانی پلا کر جنت میں گئی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نشبت اللہ کی تھی جی. اور نشبت اللہ کی نہ رہی تو شہید سخیر اور کاری دو میں چلے گئے تو اب ہم نیم کے کام کرنے والوں کو بار بار نیتیں ہماری کنٹرول نہیں ہوں گی کیا ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا دنیاوی اغراض کے لیے کر رہے ہیں سمجھ میں آ ہے بات اچھا اخلاص پیدا کیسے ہوگی طریقہ میں بتا دوں اخلاص پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے جتنی قربانی ہوگی اتنا اخلاص پیدا ہوگا جان کی قربانی مال کی قربانی جذبات کی قربانی اللہ کے دین کے لیے اب جتنی قربانی دیتے رہو گے تو اتنا اخلاص پیدا ہوتا رہے گا اور قربانی میں کمی آئے گی تو پھر اخلاص نکلتا رہے گا اس لیے صحابہ کے رضوان اضبان اللہ مزمئن جب دین کا کام کرتے تھے تو وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ اس میں ہماری دنیا قربان کتنی ہوئی اور آج جب دین کا کام کیا جاتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ اس میں میری دنیا بنی کتنی تو ہم ہمارا یہ سوچنے والے بنیں کہ دین کا کام کرنے میں میری دنیا قربان کتنی ہوئی دنیا قربان کرتے رہو دین کا کام کرتے رہو پھر دین کی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی پھر اللہ تعالیٰ آپ کے کام دعاؤ سے بنائے گا جب دین کی طاقت ہوگی بس اخلاص کے اوپر اس سے زیادہ کہنے کی بظاہر ضرورت نہیں ایک بات شاید ذہن میں ہو آپ کے میرے ساتھ اخلاص چاہے نہ ہو لیکن اس نے بیچارے نے شہید صحیح اور کاری دین کا ہی تو کام کیا جہنم میں ڈال دیجیے گا انجے منہ میسیج کر سنو دین دنیا میں تین چیزوں سے زندہ ہوتا ہے جان کے قربانی جو شہید نہیں تھی مال کی قربانی جو سخی نے کی قرآن کی خدمت جو قاری نے کی ان تین چیزوں سے دین زندہ ہوتا ہے جان کے قربانی مال کی قربانی قرآن کی خدمت اللہ کو غصہ اس پر آیا کہ اتنے بڑے بڑے شعبے تم تین کے حوالے کیے جس سے پوری دنیا میں دین زندہ ہوتا لیکن تم نے ان شعبوں کو اس انداز سے چلایا کہ دوسروں میں تو دین کیا زندہ ہوتا اتنے اندر سے بھی دین نکل گیا ہزور ہے کیوں سنسد فرماتے ہیں کہ دو بھیڑیے بھوکے بکری کے ریوڑ میں اگر داخل کر دیے جان تو وہ دو بھیڑیے بھوکے بکریوں کی اتنا نقصان ہی پہنچاتے جتنا انسان کے دین کو مال کی محبت اور بڑا بننے کی محبت انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے تو ان چیزوں میں یہ بات تھی تو خود میں دین نہ رہا دوسرے میں دین کیسے پھیلے گا بس اس بنا پر میرے مسترم دوستو آپ حضرات دین کا کام کرنے کے لیے نکلے ہو آپ اور ہم بار بار اپنی امیتوں کو ٹٹوڑتے رہے کہ ہم دنیاوی اغراج کے لیے تو دین کا کام نہیں کر رہے بس اور آسان طریقہ یہ ہے کہ دین پر دنیا کو قربان کرتے رہنا دین کو دنیاوی دی کے پورا کرنے کا ذریعہ مت بنانا بس یہ ہماری ہمارے دین کے کام کرنے والی جو ابھی جماعتوں میں نکل رہے ہیں ان کے لیے یہ کہو نصیحت کہو نصیحت کہو جو کچھ بھی سمجھو یہ پانچواں نمبر ہے یہ نمبر صرف تقریر سیکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے اندر اتارنے کے لیے چودہ نمبر تبلیغ چونکہ حضور اکرم شاشن کے بعد پہلے بھی آنے والا میں تو پورے عالم کے اندر چیز کو چلانا ہے وہ چلے گی تبلیغ اور دعوت کے ذریعے اس کے اندر دو ترتیبیں ہیں ایک تو جماعتوں میں نکل کر اور ایک اپنے مقام پر نہیں کر جو حضرات اپنے مقام پر جا رہے ہیں واپس گزارش ان کی یہ ہے سیکھنے کے لیے ایک مرتبہ چار مہینہ دے دیں ابھی اگر نہ دیں تو جاتے ہی مقامی کام شروع کر دیں اور مقامی کام بہت آسان یہ ہے کہ جہاں آپ نماز کرتے ہو وہاں پر ایک جماعت بنا دو روزانہ کی تعلیم اس مسجد کے اندر ہوتی رہے چاہے آپ کتاب پڑھو چاہے کوئی دوسرا یہ فضائر کی کتابیں جو میں نے بتائی اور گھروں کے اندر تعلیم ہو مستورات میں ہر آدمی طے کر دیں یہ فضائر کی تعلیم گھروں کے اندر ہو تو عورتوں میں نماز ذکر تلاوت دینداری پردہ یہ ساری چیزیں آ جادیوں تک دھیمے دھیمے عورتوں سے مجید. لڑائی نہیں کرنی نرمی کے ساتھ کتابوں کی تعلیم شروع کر دو گے تو دینداری آنی شروع ہو جائے گا گھروں کے اندر تعلیم مسجدوں کے اندر تعلیم یہ مقامی کام ہے ہفتے کے دو گز ایک اپنے محلے میں ایک دوسرے محلے میں مہینے کے تین دن ستائیس دن اپنے کام کرتے ہو تین دن جماعت پہ نکل جاؤ شنیچر بازیا آپ کی چھٹی ہوتی ہے جمعے کی چھٹی دے رہے. یا پھر کی چھٹی دے رہے. تو مہینے کے تین دن اور اگر کہیں پر ہفتے واری اجتماع ہو رہا ہو تو اس کے اندر اپنا کھانا ڈسکرمے کے پہنچ جاؤ اور وہاں کے اصولوں کے مطابق وقت گزار کر صبح جو جماعت روانہ ہو رہی ہے اس کے اندر آپ بھی روانہ ہو جائے یا جماعتوں کو روانہ کرو اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو اسے چالو مت کرنا بغیر بڑوں کے مشورے کے جاری نہیں کرتا یہ تین چیزیں تو پیٹنٹ ہیں گھروں کی تعلیم مسجد کی تعلیم ہفتے کے دو گز اور مہینے کے تین دن یہ اجتماعی کام ہے تصویرات کی پابندی پرانی پاکی تلاوت کی پابندی فرضوں کے اہتمام کے ساتھ عبادات نسلیاں کا اہتمام اور معاملات کی صفائی نسلی مکانی کام ہے لوٹنے والے اتنا کر لیا کہ نہیں جماعتوں میں جانے والے باہر جا کے سیکھ لیں گش کیسے کرنا بھی میں مختصر بتا دیتا ہوں بس یہ چھ باتوں کی مشکل ہے اچھا جماعت جب اللہ کے راستے میں نکلے ایک امیر ہوگا ساری جماعت اس امیر کی بات کو مان کر چلے امیر کا کام یہ ہے کہ ساتھیوں کو ترغیب دے کر چلا حکم دے کر نہ چلائے ہمارا کام حکم دینے سے نہیں چلتا ترغیب دینے سے چلتا ہے اور امیر جو ہے وہ ترغیب دے اور ساتھی جو ہے وہ امیر کی بات کو مانے بس یہ اس <laughs> جب آپ جماعت پہ پھروں تو یہ دیکھو کہ چند کاموں میں آپ کا وقت لگ رہا وہ چھ باتیں جو ہے اس کی تو مشق کرنی لیں اور ایک ساتویں بات جو ہے وہ لا یانی باتوں سے پرہیز کرنا بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرنا بے فائدہ بات مت کرو بے فائدہ کام نہ کرو جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہو نہ دین میں ہو نہ آخرت میں ہو ایسا کوئی کام مت کرو بے ساتویں چیز ہے منکرات کو یہی سے روک دیا لوگ کہتے ہیں کہ لوگ منکرات سے نہیں روپتے ہم تو منکرات کا دروازہ بند کر رہے ہیں بے فائدہ کام مت کرو بات مت کرو جب اس کی بھی اجازت نہیں آپ کو تو حرام کام کی کہاں سے اجازت ہوگی ہماری تبلیغ اس بنا پر بھائی سر حاضر ہے جتنا مارنا ہو مارو کام تو ہمارے یہ ہے اس پہ اعلیٰ ساری تبری وار سر آتا اور ان کے سردی ایسے ہو گئے وہ کھاتے رہتے ہیں رہتے رہتی اور برداشت کرتے رہتے جو تبلیغ کے کام کرنے والے برداشت کرتے رہتے ہیں تو کام خود طرف نہیں کرتا ہے جہاں مقابلے پر آ گئے وہیں کام ختم ہو گیا ہر جگہ سرینڈر کر دیا ہتھیار ڈال دیا پر ویس کا کام کرتا جیل پہ رہو اور چلتے رہو چند باتوں میں وقت گزرے یاد و دعوت میں تعلیم میں ذکر و عبادت میں تلاوت میں نماز میں ساتھیوں کی خدمت میں ان چند کاموں میں آپ کو وقت گزارنا ہے دعوت کے اندر عملی گشت ہے خصوصی گشت ہے انفرادی طور پر کسی کو سمجھانا بجھانا امیر کی اجازت سے اجتماعی جو خطاب ہے یہ سب دعوت پہ آئے تعلیم کے اندر ایک دوسری نماز کا سیکھنا سکھانا ہے یہ تعلیم کا حلقہ جو ہے کتابی تعلیم کا حلقہ جس کے اندر کتاب پڑھی جاتی ہے فضائل کی اسی کے اندر نماز کی تعلیم میں چھوٹے چھوٹے حلقے بھی ہوتے ہیں اسی کے اندر نمبروں کا مذاکرہ بھی ہوتا ہے تعلیم کے اندر یہ تین چیزیں ہوتی ہیں نمبروں کا مذاکرہ ہوتا ہے کتاب پڑھی جاتی ہے پر حلقے بنائی جاتی ہیں جس کے اندر شرح فاتحہ اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے اگر اس پہ کسی کی کوئی غلطی وغیرہ آ جائے تو اسے شرمندہ نہیں کرنا بلکہ اسے متوجہ کرنا اجتماعی طور پر متوجہ کرنا تاکہ وہ آئندہ اسے سیکھے لیکن جو جماعت سات بھی چل رہی ہے اس کی تو پوری نماز سنی جائے جسے یاد ہے اس کے ذمہ کرو وہ آدمی جسے یاد لیں تو یوں ہر جماعت تریقہ ابھی نماز بہت اچھی یاد ہو جانی چاہیے ہر آدمی اپنے رغبت سے سیکھے اور ہر آدمی اپنے رغبت سے سکھائے کم جاننے والوں کو سکھاؤ اور زیادہ جاننے والوں سے سیکھو یہ ہماری تعلیم ہے ذکر میں تفصیل سے بتا چکا پرانی تلاوت میں میں بتا چکا خدمت ساتھیوں کی بھی کرو جو محتاج خدمت ہو امیر کی خدمت جو ہے وہ امیر کا کام کرنا ہے امیر کے ہاتھ بٹانا ہے ذہن کو اس کے فارغ رکھنا ہے کوئی محتاج خدمت پہلے اس کی خدمت کرو خدمت کرنے والا بہت ترقی کرتا ہے بے شکتے کہ وہ خدمت اللہ کے لیے ہو اس خدمت میں بھی اگر کوئی غرض چھپی تو پھر وہ آدمی گر جاتا ہے تو یہ چند کام یاد رکھے جو کرنے ہیں بس بھور تو نہیں جاؤ گے دعوت تعلیم ذکر و تلاوت عبادت و نماز ساتھیوں بھی خدمت یہ چند کام کرنے رہی لیکن چونکہ ہم انسان ہیں ضروریات بھی ہیں اس میں بھی لگنا ہے لیکن تھوڑا بقر ضرورت وہ ہے کھانا پینا پیشاب اور پڑھانا ضرورت کی بات کرنا اور سننا چھ گھنٹے کی دین کافی تندرست آدمی کے زیادہ سونا اس سے بھی نقصان اور اگر کم سو گے تو اس میں بھی صحت کے ادھر فرق پڑے گا کبھی ضرورتیں دین کی وجہ سے کم سونے میں کسی اسی وجہ اس دین کو پوری کر دو کے ساتھ رہنا چند کاموں سے بالکل بچنا ہے ایک تو کسی کے کسی چیز کی طرف دل میں خیال نظر جا نہ کھانے کی طرف اور نہ کار کی طرف نہ کسی چیز کی طرف نہ پیسے کی طرف دوسرے یہ کہ زبان سے بھی کوئی چیز مانگنی نہیں اس لیے کہ دائی فائل نہیں ہوتا ہر نبی کہتا ہے ماں سرکمانج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ اللہ دے گا یہ کام نبیوں کے ترتیب پر ہے تو اگر آپ دائی ہیں تو پھر آپ مانگنے والے نہیں اگر دائی ہے تو پھر وہ شاید نہیں پھر وہ مانگے گا نہیں تو دل میں بھی خیال نہ آگے کسی کی چیز کا زبان سے بھی کوئی چیز مانگی نہ جائے جو اچھا اب اپنا ہی ہے وہ آدمی خرچ کر رہا ہے تو اس کے اندر بھی سور خرچی نہ ہو سادگی پر آگے آدمی یہ پوری دنیا کے مسائل اقتصادیا کا حل ہے زندگی میں سادگی آ جائے گی آگے میں پیسہ اور وقت بہت بچے گا وہ اللہ کے دین پر لگے گا تو دنیا میں خدا کی رحمت بچ سکے آخر بھی بنے گی اور ایک چیز ہے اور بچنے کی وہ یہ کہ دوسرے کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال مت کرو اور اگر وہ استعمال کی اجازت دے تو بے رحمی کے ساتھ استعمال مت کروں اپنی چیز کو جیسے حفاظت سے استعمال کرتے ویسے استعمال کرتے یہ چند چیزیں بچنے کی چوبیس گھنٹہ کیسے گزرے جماعتوں میں نکل کر واپس جانے والی سے سنے کیونکہ انہیں تین تین دن جماعتوں میں نکلنا ہے انہیں تعلیم بھی کرنی ہے واپس جانے والا مجمع بھی اس بات کو نکالنا سمجھے کرنا ہے امیر معمول کی بندی بندھائی یما ہو جو. حضرت کی جی دعوت درکاتوں سے مصافہ کر کے کہیں اپنا ٹھکانا بنا لو اگلا نظام بنا دو وقت کی ترتیب کر لو تعلیم کب کرنی تشریح کب پڑھنی کون سی ریل یا کون سی موٹر پکڑ لی کچھ پیسے جمع بھی کر دو کسی ایک ذمہ دار کے پاس امیر جسے کہہ دے امیر اپنے آپ کو خاطم سمجھے اور ساتھی امیر کو اپنا بڑا سمجھے امیر کا احترام کرے اس کے پیچھے بغیر کہیں نہ جانے امیر ساتھیوں کے شخصت اور ترغیب کے ساتھ چلائے. ریل موٹر میں جہاں بیٹھو جتنا کام کر سکو دعوت کا تعلیم کا وہ کرو جہاں جاؤ گے مسلم غیر مسلم حق سے بھی لوگ ملیں گے انسانیت پر شرافت پر اخلاق پر بات کرو آخرت پر بات کرو میں سامان رکھنا بزو, کر کے مسجد کے اندر داخل ہو کر کہتے مسجد پڑھنا پھر سارے ساتھی مشورے کے اندر جائیں مقالی بھائیوں کو مشورے میں جوڑ دوں جس بستی میں آپ گئے وہاں ہمارے پبلک کا کام کتنا ہو رہا اس کی تحقیق کروں مقالی کام مکانی لوگوں سے اور جتنا کام اس بستی میں ہو رہا ہے اس کام کو آگے بڑھانے کا فکر کتنی مسجدیں ہیں تعلیم کن کن مسجدوں میں ہوتی ہیں گشت کہاں کہاں ہوتے ہیں کس مسجد سے تین دن کی جماعت نکلتی ہے چلے دیے ہوئے تین چلے دیے ہوئے بیروں رنگ گئے ہوئے اس بستی میں کتنے ہیں یا یہ بستی بالکل نہیں ہے یہ سارا جائزہ لے کر پھر کام شروع کر مشورے کے اندر دو باتیں بڑی اہم ہوئی ایک تو یہ فکر ہو کہ اس بستی سے جماعت کیسے نکلے دوسرا یہ فکر ہو کہ اس بستی میں مکانی کام چالو کیسے ہو ہر بستی کے اندر دو کام کرنے ہی جہاں آپ داخل ہوں گے ایک تو وہاں سے جماعت کا نکالنا اور ایک وہاں پر مکانی جماعت کا بنانا جو مقالی کام کرے جس کو میں بتا چکا بیچ میں مشورے کے اندر دن بھر کا رات بھر کا نظام مشورے سے طے کروں ہر ساتھی کو کام بدل بدل کے دو جس نے آج تعلیم کرائی تو کل وہ گشت کے اندر بات کری پرسوں اس کے ذمے خطاب ہو اسی دن کھانا پکانے کی خدمت ہو تاکہ ہر ساتھی ہر کام کو کر سکے ایک کام ایک ہی ساتھی کے سپوٹ پورا چلا مت کرو ہر ساتھی تعلیم کرانے والا بنے گش کرنے والا بنے خطاب کرنے والا بنے خدمت کرنے والا بنے تاکہ سارے ساتھی جماعت کے چلانے والے بنے سارے ساتھی دائی بنے اپنے ساتھ کھانے پکانے کے جو برتن میں جو یہاں ترتیب ہو وہ ساتھ رہے اپنی ضروریات اپنے ساتھ ہو جہاں بھی دوسری بستی میں جانا ہو تو پہلے سے اپنے کھانے کا چاہے کچا انتظام کر کے آدمی وہاں پر جائے مشورے میں یہ بھی طے کرو خصوصی گشت میں کون کون جائے مقامی کسی آدمی کو ساتھ کر دوں سر گش کے اندر آدمی بھیجو دو تین آدمی وہ اس بستی کا بڑا دینی لائن کے وہ بڑے صاحب ہیں یا دنیا لائن کے بڑے ہیں ہر بڑے کا اکرام ہمیں کرنا ہے اکریم کریمہ کلیہ قوم ہر قوم کے بڑے کا اکرام کرو لائن کا بڑا ہے تو دنیاوی لائن کا بڑا ہے تو خصوصی کشت میں اگر کسی عالم سے کسی بزرگ سے ملنے جاتے ہو ان کے پاس جا کے دعا کی درخواست کر لو تھوڑی گزاری سنا دو اب دعا کی درخواست کر کے آ جاؤ یہ خصوصی گشت ہو گیا تاکہ ان کی دعا آپ کے ساتھ ہو دنیاوی لائن کا کوئی بڑا آدمی ہے اس کے سامنے جا کر چھ نمبروں کے اندر رہ کر بات کرو اگر وہ کسی پارٹی کا بڑا ہے تو اس پارٹی کی حمایت میں بھی مت بولو اور مخالفت میں بھی مت بولو چپ رہو اپنی بات کرو چھ نمبروں کے اندر رہ کر تین چلے اس کے وصول کرو نہیں تو چلا نہیں تو دس دن نہیں تو تین دن نہیں تو کم سے کم لوگ آپ کی مجلس میں آئیں اپنا آدمی بھیجے تو گش کرا دیں یہ خصوصی کوئی سیاسی کوئی اختیار بات کچھ پڑے کے سامنے نہیں کر وہ چھیڑ دے تو بھی بات کو موڑ دوں اس بات کو چلنے مت یہ بہت کمال کی بات ہوگی اس بات کو موڑ دو اگر وہ چھیڑ بھی دے گا نا تو تمہیں اس کی بات کو موڑ دے گا اگر اسی بات پہ چل پڑے تو تمہاری مشہور باقی نہیں رہیں گی یہ خوب یاد رکھیں یہ ہوا خصوصی گشت ایک ہے عمومی گشت اگر تم ایسے ملک میں گئے جہاں پر عمومی گشت آسان ہوتا ہے مسجد کے قرب جوار میں دکانیں بھی ہوتی ہیں مکانات بھی ہوتے ہیں قریب قریب میں ہوتے ہیں تو وہاں پر عموم و گشت کیا جائے جماعت دعا مانگ کر وہاں سے نکلے ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دو ایک آدمی بات کرنے والا معین کر دو ایک آدمی مقام کا رہبر مقرر کرو باقی جماعت ساتھ میں ہو نظریں نیچی کرتے ہوئے چلنا زبان کے ابلاح کا ذکر ہو مل جل کر جماعت چلے رہبر جو ہے وہ ملاقات کرا ہوئے. بات کرنے والا بات کرے بات کرنے میں لمبی تقریر بھی نہ ہو اور بات کرنے کے اندر مختصر اعلان بھی نہ ہو اتنا کہہ دینا کہ مسجد میں بیان ہوگا آ جانا اتنا مختصر بھی نہ ہو اور لمبی چوڑی بات بھی اگر آپ کی وہاں کرتی تو پھر آپ دوسری جگہ نہیں جا سکو گے بات مختصر سی ایسی کرو کیونکہ وہ آدمی نقد آپ کے ساتھ مسجد میں آ جاتا کیا بات کرنا یہ معین نہیں اس آدمی کے مزاج کو سامنے رکھ کر بات کر اس آدمی کے مزاج کے سامنے رکھا جائے مزاج شناسی موقع شناسی مردوں شناسی کی رائے ہے بٹ اتنا خیال رکھا جائے کہ اس کے اندر نفرت نہ پیدا ہو وحشت نہ پیدا ہو بلکہ کی طبیعت قریب ہو بات کو سے بیان کے اندر بھی اور گشتوں کے اندر بھی پیش کرنا چاہیے کہ بات سامنے والے کو آسان دکھائی دیں مشکل بنا کے بات کو پیش نہیں کرنی چاہیے اتنی آسان دکھائی دے کہ اس کو سمجھ بھی آگے دے بجائے. اتنا عظیم شان کام اور یہ بیچارے صرف تین چیلا مانگ رہے میں وہ بھی نہیں دے رہا آئے اللہ میں کتنا گیا گزرا آدمی ہوں بات ایسے ڈھنگ سے پیش کر ایسے ڈنگ سے مشکل بنا کر نہ پیش کرو کہ وہ یوں کہیں کہ دیکھو صاحب ہم کو بالکل بےکار سمجھنے چار مہینے مانگے ہم بےکار مانگیں یہ آپ کے بات پیش کی لیکن مشکل بنا کے پیش اسے بہت مشکل دکھتا ہوں بس یہ ہے بس شیرو والا ترقیر یا شیرو والا تو اشیرو یہ ہمارا وشو ہے پاٹ شاہ سر نے ہمیں بتایا بات رکھنی ہے اکرام منہوج رکھتے ہوئے شرمندہ اسے نہیں کرنا تانا اسے نہیں مارنا نرمی سے بات کرنی اگر کوئی سخت بات کہے تو جیل جانا بات کے لفظ معین اور پیٹنٹ نہیں موقع بہر کے اعتبار نے بات کرو لیکن انداز بات کرنے کا ہم بتا دیتے کہ انداز ہی ہو کہ بھائی دیکھو تم مسلمان ہیں ہم نے کل مافا تو ہم نے یہ وعدہ کیا کہ اللہ کے حکمت برا کریں گے حضور وسلم کے طریقے پر تو اس پر اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب بنائے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگیوں میں ایک محنت سے آتا ہے اس سلسلے میں ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں ہماری جمع کا ایک حصہ مسجد میں بیٹھا ہے آپ لگ تشریف لے چلے تفصیلی بات چیت نماز کے بعد ہوگی अभी आप जरा कसीब नहीं चढ़ो उनसे मुलाकात भी हो जाएगी बात भी हो जाएगी किस अनुमान से आपने उसे वहां से रवाना किया अगर आप उसे पूछते नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी तो ये कोई दारोगा पड़े जैसी बात हो जाती है शर्मिंदा हो जाएगा नहीं पढ़ी होगी लेकिन जब उसे रवाना करोगे एक आ साथी आपका साथ होगा मस्जिद के अंदर एक दो साथी आपके पहले साफ गोलियन कर दो एक आद, दो साथी مسجد کے بٹھا دوں جو اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں ذکر کر رہے ہوں ایک دس آدمی دروازے پر آپ کے کھڑے ہیں آپ وہ دو, دو چار آدمی جو آپ کو مل گیا بھائی دیکھو ہمارے آئیے بالکل جیسے بتاتا گاہک کو کیسے کرام کرتا اس سے زیادہ کرام ہمیں کرنا ہے اور اب اس کو نماز پڑھوانے نماز نہیں وضو کرا لو نماز پڑھا لو اس کے بعد جو حلقہ ہے اس حلقے میں بچھا لو ہلکے میں وہ آدمی آ اور حلقے میں پہلے سے آپ کا ساتھی معین ہو وہ بات کر رہا اور ذہن بنا رہا اس طریقے پر عمومی گشت ہو لیکن فرانس وغیرہ کے علاقے میں شاید یہ چیز قابو میں آ سکے وہاں مسلمان ایک ہی جتھے میں رہتے ہیں اور دوسرے بماری جو ہمارے یہاں کے ممبارک ہے وہاں پہ بھی برتاؤ میں آتی ہے لیکن بعض ممبارک یوروپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں گھر بہت دور دور ہوتے ہیں تو اس کے اندر اگر اتنے دور گھر ہے کہ یہاں پر پیدل جانے میں سارا وقت نکل جائے گا اور اس میں کبھی مشورے سے طے ہوتا ہے کہ بھائی موٹر ہمیں جانا جائے بغیر گشت نہیں ہوگا تو اس موٹر کے اندر جانے کو بھی حرام نہ سمجھا جائے مشورے میں طے ہو جائے اور ضرورت ہو تو موٹر کے اندر جا کر گش کرنا اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں حرج تو وہاں پر ہے کہ جہاں پیدل ہم کام کر سکتے تھے قریب قریب ہمیں آدمی مل سکتے تھے تو وہاں ضرورت موٹر کی ضرورت تھی وہاں بھی پیدل ہی چلائی جہاں <laughs> ضرورت پڑ جائے موٹر کی تو پھر وہاں پر موٹر میں گش کر لے بدرجہ مجبوری طبیعت کے اندر یہ ہو گیا آدلا جانا تو چاہیے جا ہمیں پیدل لیکن اس مجھے میں بھی موٹر بھی جا رہے تھوڑی سی ندامت بھی ہو رہی ہے اور ہمیں ضرورت کی مقدار میں چل بھی کے اپنے اس گش کو کر لی موقع میں بات ہوتی ہے اچھا یہ تو ہوا عمومی گشت چونکہ آپ اگر آپ مشترک ملکوں میں بھی جاؤ گے اس مندرین ملک میں بھی کام کرو گے گش کے بعد پھر ہوگا خطاب خطاب کے اندر چھ نمبروں سے ہٹ کر بات مان یہ یاد ہے ترغیب کی بات ہو جذبات کے ابھارنے کی بات ہو نبیوں کے واقعات صحابہ کے واقعات صحیح صحیح واقعات سنے سنائے بیان نہ کیے جائیں صحیح واقعات کو بیان کیا جائے کتابوں کے اندر جو واقعات کم سے کم تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں اور یہ جو ہماری جو فضائل کی کتابیں ہیں اس کے اندر بھی بہت سے واقعات ہیں کتابوں کے حوالے کے ساتھ تو اس بنا پر غلط بات نہ ہوتر و سات عام آدمی حدیثوں وغیرہ کو بیان نہ کرے تو اچھا ہے کیونکہ حدیثوں کے اندر مال بنی سے صحیح حسن ضعیف موضوع یہ آدمی تمیز نہیں کر سکے گا احتیاط کرے لیکن اگر کوئی حدیث بیان بھی کرے تو موضوع حدیث کو بیان نہ کرے. گڑی ہوئی جو حدیث ہوتی ہے وہ حقیقت میں حدیث نہیں ہوتی اس کی بڑی بڑی ہے اس سے ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے یہ بات غلط ہے کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں جو بھی ہم کہہ دیں گے وہ چل جائے گی ہاں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم مقید رہیں شرعی اصولوں کے مقید رہیں ہم پابند رہے تو غلط قسم کوئی چیز ہماری زبان سے نہیں جذبات کے ابارنے کی بات ہو ندیوں کے صحابہ کے بات پیاس ہو اور جم کر چار مہینے کی دعوت ہو چار مہینے کی دعوت دینے میں جھجک نہ ہو یہ ذہنوں میں نہ آر پیسے چار مہینے کے لیے نکلیں گے اگر یہ ذہن میں آیا تو آپ مجرو بن گئے ڈائی نہ بنے کووڈ کے ساتھ چار مہینے کی بات رکھو انتظار کرو نام آمیں نامیں آویں تو اسے نکتے چلے جاؤ لیکن یہ مجمے کے اندر چار مہینے کے یا چن کے نام کا آنا یہ موقف ہے دن کی محنت پر دن کو یا محنت کر کے آدمی تیار کرو رات کے بیان پر موقف نہ رکھو عام طور سے بیان میں نام نہیں آیا کرتے نام دہار کر مار کر آپ کوشش کرو گے دن کو اس میں آئیں گے ان اور ان لوگوں کو لاو بیان انہیں کو کھڑا کرو تو اللہ کی زبان سے مید ہے کہ جب دو چار آدمی بولیں گے نا تو پھر دوسرے مجھے بھی علا مت ہوگی <laughs> وہ لکھتے جاؤ چار من چندے چلے اتراؤ بیس دن پر دس دن پر. <laughs> تین دن پر بھی اگر کوئی آ جائے <laughs> تو وہ نام بھی لے اس تین دن کو بھی معمولی مت سمجھا تین دن آخرت کے لیے آدمی دے رہا ہے تین دن وہ آخرت کے لیے دے رہا ہے بہت بڑی دولت ہے اب اس کے بعد نام اگر آپ کے لکھنے سے ترتیب ہوگی نام لکھنے کے اندر بھی موقع محل کو دیکھا کرو کہیں پر کھڑے ہو کر نام لکھنا کوئی نئی جگہ ہے اس کے اندر لوگ یعنی اس کی نگاہ سے دیکھیں گے شمح کی نگاہ سے دیکھیں گے کوئی اس پیش کو جائے ایسے موقع پر مشورہ کر جو آدمی نام کہتا رہے اپنی جگہ بتاتا رہے ایک آدمی بننے کے اندر سے بیچ پہ بیٹھا ہوا آپ لکھتا رہے کہیں گے کھڑے ہو کر لکھنا بھی کہیں اگر نظر دکھائی دیتی دکھتا نہیں موقع میں دیکھ لیا جائے جب اس سے بھاری ہو جائے تو اس مجمے کو آخر میں پھر مکانی کام کرنا اور مکانی جماعت بنا اور مکانی جماعت جب بن جائے تو پھر اس کو مکانی کام کرنے کا طریقہ بتائیں جو میں بیچ میں بتا چکا واپس جانے والوں کے لیے وہی طریقہ آپ انہیں بتا دیں ہفتے کے دو روزانہ کی ایک تعلیم تو مسجد کی ہو ایک تعلیم ہر ایک آدمی اپنے اپنے گھر میں کرے تعلیم فضائر کی ہو اور مہینے کے تین دن یہ بھی اجتماعی طور پر وہ مقامی کام ہوا اور یہ ذرا طور پر لوگ اپنی تشریحات کی پابندی کریں پاک کی تلاوت کریں قرضوں کا اہتمام کریں تاکہ آدمی کسی نہ کسی چیز پر آ جائے وہ مجمع کسی نہ کسی چیز پر آ جائے یہ مقامی کام ہو یہ اپنے پیش کیا جو لوگ تیار ہوں گے صبح وسیع انہیں کیا جائے گھروں سے جا جا کر انہیں لایا جائے جا. لا کر بہت موٹے موٹے اندازوں کے سامنے روانگی کی شرادہ بیان کر کے اور اس کے اندر ایک انیر لگا کر اگر وہاں کام کی فلاح ہے کوئی کام کرنے والا مل گیا اس کے ساتھ لگاؤ ورنہ بغیر مجبوری آپ کو اپنے ساتھ دینا پڑے گا انہیں بعد آدمیوں کے ساتھ ساتھ بھی لینا ہوگا تاکہ آپ کے ساتھ چل کے وہ کچھ آگے بڑھے تو پھر آپ اسے دوسری جگہ سے کوئی جماعت لگا کے روانہ کر سکیں اس طریقے سے ہر گاؤں کے اندر سے جماعت کا نکالنا اور ہر بستی کے اندر سے جماعت کا نکالنا اور مکانی جماعت کچھ مستی کا کام ہوگا اور ساتھ اپنے سارے کے سارے دائی بنے آماد میں مشغول ہونے والے بنے اور ہر آدمی اپنی ذات سے بھی دینی کاموں کے اندر مشغول ہونے والا رہے اچھا اور اس کے اندر میں نے تعلیم کا طریقہ نمبروں کے بیان کرنے کے جیون میں بتا دیا قانونی رشت اور خصوصی رشت کا طریقہ بتا دیا جماعت کو وصول کرنا جماعت بنا کروں سے بھیجنا یہ ساری باتیں آپ کے سامنے چوبیس گھنٹے کی اچھا خلاصہ کیا نکلے گا پورے چلے کا آپ یہ انداز لگانے پورے چلے میں نقد جماعتی کتنی نکلی آدمی یہ دکان کھول کے بیٹھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ آمدنی کتنی ہوئی تو پوری جماعت جو آپ کی چل رہا دو چلہ تین چل پھر تو اس میں نقد جماعتی کتنی نکلی یہ تو یہ آپ حساب لگا لیں اپناسپا اور ایک یہ کتنی جگہ پر مکانی کام چالو ہوا آپ کے ہاتھ میں ایک یہ کہ اپنے ساتھی ہی کتنے ہیں جو دائی بنے اور ایک یہ کہ ہر آدمی اپنے بارے میں دیکھے کہ میرا وقت صحیح کتنا گزرا امال کے اندر میں کتنا لگا اور ہر عمل کے اندر ترقی ہوتی رہے بس یہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش یہی ہے کہ خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں تنہائیوں کے اندر بھی مانگی جائے اور مجموعوں کے اندر بھی مانگی جائے یہ تو سارے ظاہری ڈھانچہ بنا لیکن اس کے اندر جو جان پڑے گی وہ جان پڑے گی خود دعائیں مانگنے سے اللہ کو کام پسند آ جائے بس یہ ہے اللہ کو کام پسند آ اور کام کرنے والا بھی پسند آ جائے یہ ہے سب چیز اور اس کا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا اس کے لیے تو ہمیں رو کر اور خوب گر گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ جو آدمی اچھی طرح کام کرتا ہے تو اللہ اسے پسند کرتے ہیں جو بھی بالبصیبی ہے اچھی طرح جو لوگ کام کرتے ہیں دین کا تو اللہ انہیں پسند کرتے ہیں تو, تو ہم لوگ دین کا کام اچھی طرح کریں اور اچھی طرح کرنے میں یہ ہے کہ نیت میں خدا کی رضا کا جذبہ ہو یقین خدا کی ذات پر ہو اپنی قربانی اور محنت پر نہ ہو ایمانگی کی کیسی کی کیسی اور کام کرنے کا ڈن صحیح ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں اور اس کام کرنے میں دھیان اللہ کا ہو رفلت نہ ہو اور اخلاق مرتتے ہوئے کام کرنا ایک دوسرے کے سدائیوں کے ساتھ ویسے چند موٹی موٹی باتیں ہیں اس کے ساتھ کام کرتے پھر اللہ سے خود دعائیں مانگنا آپ کی بستی سے جو لوگ جماعت میں چلے تو پیچھے ٹیچر کے بیوی بچے رہ گئے ہے تو اس کی خیر خبر اپنی بیوی بھیج کر اپنی بیٹی بھیج کر وہ بچے مدر سے جا رہے نہیں جا رہے اس کی خیر خبر جماعت میں جانے والی بیوی بیمار ہو گئی اپنے گھر والوں کو بھیج کر اس کی خیر خبر لینا ایمانداری کرنا یا یہ کہ آپ کی بستی میں باہر سے کوئی جماعت آنے والی ہے تو اس جماعت کو لینے کے لیے دوسری بستی میں جانا جماعت بن کے جائے اسے اہتمام سے لے کر اپنی بستی میں آپ کی بستی میں جو جماعت آئی اسے کام کرانا اس کی تعلیم میں شریک ہونا آپ مقامی لوگوں کو جانتے اسے ملانا جماعت میں جانے کے بارے میں کس طرح محنت کی جائے آپ انہیں بتا تو مقامی آدمی باہر کے آدمی دل کے جو محنت کریں گے تو وہاں سے جماعت کا نکلنا آسان ہوگا کس طریقے پر بڑی محنت ہوتی ہے رات میں دعا مان لیجا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ایک مجاہدہ بنے گا تو وہ دعا بنے گی اور یہ دو چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت کو پھیلاتے ہیں بلدین جہادہ اس کے ساتھ اللّہ کی علیہ رسگلانا اور ایک ہے یادین علیہ ہے من تو ایک تو دعا نعبت والی اس سے ہدایت اور ایک دعوت کی لائن کا مجاہدہ اس سے ہدایت جب ہدایت پھیلے گی تو دلوں کے اندر ہدایت کا دور آئے گا تو اعمال کے اندر نفع نقصان دکھائی دے گا تو پھر آدمی اچھے عمل کو کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف ضرورتیں اور برکتیں نازل ہوں گی تو اس کو پوری دنیا دیکھے گی تو اس سے اللہ تعالیٰ قلوب انسانیہ کو دین کی طرف مائل فرما دیتے ہیں اور دین دنیا کے اندر غیر محسوس طریقے پر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور قلوب انسانیہ خدا کی طرف پلٹا کھا جاتے ہیں جہاں تمہاری جماعت نہیں پہنچی وہاں پر بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اثرات اونچے اس لیے ہے ہمارے کام کا طریقہ بالکل سیدھا سادھا اس کے اندر کوئی نئی چیز ادھر ادھر کے ہمیں داخل نہیں کر کرنی ہمارا وہ پروانا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ہماری یہ چلتی رہے اور اگر کوئی بحث مباحثہ کو کرے تو اس کے اس کے ساتھ الجھن میں نہ پڑے اور کام کرتے رہیں لوگ اگر معنی جماعتوں میں نکلے تو اس کو ہم خدا کا فضل سمجھیں اپنا کارنامہ نہ سمجھیں اور خدا نا خاصہ کہیں پر کوئی دھکا پڑے یا کوئی نامناسب حالات پیش آئیں تو وہاں کے لوگوں کو برا بھلا نہ کہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو قصلوار سمجھیں جیسے کرن سا سن میں شاید چند جو آپ کو تکلیف پہنچائی گئی تو آپ نے یہ کہا کہ اللہ عملی اشکاف حکومت ہی وقت لیتا ہی رہتا پہلے میری تدبیر کی کمی ہے ان لوگوں کے بارے میں آپ نے نہیں سرمایا تو ایسے ہی اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے تو ہم ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں اپنے کو بس اس طریقے سے اگر کام کرتے رہے اور دعا کے اندر اپنی ذات کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے پورے عالم کے لیے پوری انسانیت کے لیے اللہ سے خوب یقین کے ساتھ دعا مانگیے کہ اللہ قادر مطلق ہے قلوب اللہ کے قبضے میں ہے کیا اگر اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے قلوب قروب پلٹا گرا دے اور شریعت تک کے لیے پلٹا ہلا دے اور بتانی کس کا رونال درغیران اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہر زبان کو جانتے ہیں جو اسی میں آپ بولو گے زبان کو اللہ جانتے ہیں اور دنوں کے بھیت کو بھی جانتے خود گر گرا کے اللہ سے دعا مانگ کر اور دن بھر کام کرتے رہنا اور ایک بات آخری یہ سمجھ لو کہ کام کرنے والا کام کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے کو کچھ نہ سمجھے پر اللہ کے ساتھ گڑ گڑا کر دعائیں دعا مانگتا رہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بڑھتا ہی رہے اور اگر کرنے کے بعد اپنے بارے میں خیال آ گیا اگر میں کچھ ہو گیا تو بھئی وہی شادی گرنا شروع ہوگا تو یہ کام ہمارا کرنا ہے ڈرنا ہے رونا ہے مانگنا ہے اپنے ان کو کچھ نہیں سمجھنا ہے دوسرے کے احترام کرنا ہے اللہ کا دھیان اپنے اندر لانا ہے اللہ کی رضا کا جذبہ ہو دنیا کی کوئی غرض میں ہو اور یہ سب کچھ کر کے اعتماد اللہ پر ہو کرنے والا اللہ ہے اپنی تقریر پر اپنی اصول داری پر اپنی محنت پر اپنی قربانیوں پر اپنے جان مال لگانے پر اعتماد کے بجائے اللہ کی ذات کا اعتماد ہو اللہ ہی کرنے والا ہے اور حضرت یہ تشریف لا چکے ہیں ایک اعلان سن لو بہت ضروری جو لوگ جماعتوں میں جانے والے ہیں الحمدللہ وہ آگے بیٹھ گئے کون کون ہے جانے والے ذرا انداز لگ جائے جانے والے کون کون ہیں اچھا یہ تو آگے ہی بیٹھے ماشاء اللہ اچھا اچھا جو لوگ دیر سے آئے اور وہ بھی آگے نہیں آ سکے اور وہ پیچھے بیٹھے ہیں جماعت میں جانے والے اس کی وجہ سے وہ دیر میں آئے تو ذرا وہ تھوڑا کھڑے ہو جائیں جو دور ہے اور جماعت کے جانے والے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جائیں تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں فلاں جگہ پر لوگ جماعت کے جانے والے کھڑے ہیں کھڑے ہی ہو جائیں ابھی کچھ نہ کریں صرف کھڑے ہو جائیں صرف کھڑے ہو جائیں ہمیں معلوم ہو جائے کہ دور بیٹھے ہوئے کتنے ہیں اچھا اچھا ہاں جو ابھی نقص اس وقت میں یعنی اور جو آج جا رہے ہیں وہ اب آگے آ جائے جو آج جا رہے ہیں وہ آگے آ ابھی جو اس جماعتوں میں جا رہے ہیں وہ آگے آ جائے آگے آ جائے وہ منیچیاں بات سونے آج اب دیکھو شور مچائے بغیر جماعتوں میں جانے والے جو ابھی جا رہے ہیں بغیر کسی شور مچائے آج آج آگے آ جا اور آگے آ تاکہ ان جماعتوں کی روانگی میں تکلیف نہ ہو جلدی جانے بیٹھ گیا جلدی اس کے آنے میں دیر ہوں جگہ مل جائے اس لیے کہ اللہ کے راشن میں جانے والوں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے یہاں اللہ کے راشن میں نکلنے والوں کی دھلت یا انم کا دھواں یہ ساتھ میں یمانی نہیں ہوتے <تصفح> اللہ کے راستے میں ایک صبح ایک شام آدمی نکلے دنیا اور دنیا کے اندر کی ساری سے دل ہے بہت تین لوگ ہیں اللہ کے راستے میں جانے والے اس میں اللہ کی آ چاہے وہ تازی ہواسی ہوئی بھوک آ گئی ودعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مغلالا ومن يضلله فلا هادي لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسجيما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم لا تقوم ساعة حتى لا يقال في العرض الله الله وقال عليه الصلاة والسلام نحن العجيزة والدوست والدوست جناب الله صلى الله عليه وسلم اپنے ایک جملہۂ مبارکہ کے اندر ہمیں پوری زندگی پوری دنیا کی حیثیت اور کیفیت کی درست رہنمائی فراہم حدیث پاک کا ترجمہ تو یہ ہے کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں اللہ, اللہ کہنے والا کوئی موجود یہ جملہ ہے لیکن یہ جملہ عجیب جملہ ہے ہمیں رہبری کرتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ ساری کائنات یہ سارا عالم یہ قائم ہے خدا کے نام جب تک خدا کا نام ہے موجود ہے یہ دنیا بھی قائم ہے یہ بھی موجود ہے جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا تو یہ سارا عالم نیشنابود کر دیا جائے گا اس کو فنا کر دیا جائے گا اسے ختم کر دیا گا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس عالم کی اس کائنات کی آبادی اور اس کی شادابی وہ اللہ اماحتی نسبت کے ساتھ ہے جتنے اعمال اس میں خدائی نسبت والے کیے جامیں گے جتنا اس دنیا کے اندر اس جہان کے اندر اس عالم کے اندر آبادی رہے گی شادابی رہے گی حالات بھی مساعد رہیں گے اور اخبار بھی اس بنی آدم کے اس انسان کے ساتھ گاڑیں آزادی سے متولہ کے اندر ہمیں احوال کے بارے میں آماد ہی کی طرح متوجہ کیا گیا ہے دنیا ہی کے نہیں آسمان کے اوپر کے حالات کے لیے بھی ہمیں آماد ہی بتلایا سورج گرہن ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں بتلایا گیا کہ وضو کر کے نماز کی نیت باندھ اللہ کی طرف متوجہ چاند گرہن ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہمیں نماز ہی کی طرف دوڑنے کو کہا گیا اور ان اوقات کے اندر آماز ہی کی طرف ہمیں رہبری فرمائی گئی ہے کہ ہم جو ہے اپنے صدقہ اور جو ہے اعتاق غلاموں کی آزادی نمازوں کی پابندی نمازوں کا اہتمام کریں گویا آسمان کے اوپر بھی جو تفریحات ظاہر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں عراج یہ ہی کو بتایا گیا دنیا کے اندر کی ضرورتیں ان کے لیے بھی ہمیں ہی بتلایا گیا ہے حدیث پاک کے اندر بتلایا گیا ہے کہ تمہیں کوئی حاجت ہو خدا کی طرف خدا کے مخلوق کی طرف تو نمست یہ ساری کائنات اس کی آبادی اس کی شادابی اس کی رہے درستگی وہ عمار ہی کے ساتھ عمار موجود ہوں گے تو یہ دنیا بھی قائم ہوگی اور دنیا بھی قائم رہتے ہوئے اس کے اندر جتنے امار موجود ہوں گے اس کے اندر درستگی ہوگی اور اس کی گلفتگی سے اس کے اندر کی بلایا سے حفاظت ہوگی چنانچہ یہ بھی ہمیں بتلایا گیا کہ جس جگہ پر اذان دی جاتی ہے اذان سے بلائے گو ہوتی ہے غرض یہ ساری کی ساری بات سمجھ میں آتی ہے حجیت قرآن کے دیکھنے سے کہ انسان کی دنیا کی زندگی کی ضرورتیں یہاں کی اس کی راحتیں یہاں کی اس کی عافیتیں وہ بھی آماد ہی کے ساتھ وابستہ ہیں اور آفرت کے اندر بھی ساری زندگی کی راحتیں آسائشیں اور آرائشیں وہ بھی انسان کے اعمال ہی کے ساتھ وابستہ ظاہر کے اندر بھی لکھتا ہے ظاہر کے اندر بھی سمجھ میں آتا ہے یہ ایک عمل جو آسمانی بلاؤں کو دفع کر دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو دفع نہیں کر سکتی ہے اس کو روک نہیں سکتی ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں زمین کے اندر کی بلایں اس کو بھی اگر دیکھا جا تو ظاہر کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے لیے مداوع اس کا علاج نہیں ہو سکتی اور یہ اعمال جو یہی اس کے لیے اس کے لیے دوا ہو سکتے ہیں علاج ہو سکتے ہیں قبر کے عذاب کے لیے دنیا کی کوئی تدبیر اس کو دفع نہیں کر سکتی دنیا کا کوئی آلہ دنیا کا کوئی اسلحہ اس سے حفاظت کا ذریعہ نہیں بن سکتا یہ اعمال ہی ہے جو اس سے حفاظت کا ذریعہ بن سکتا جو اعمال کے جو آسمان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں جو اعمال قبر کے اندر رہے آدمی کی حفاظت کا سامان ہو سکتے ہیں یہ دنیا بچاری اس کے حالات پھر ان اعمال کے سامنے کیا ٹیک سکتے ہیں کیا ٹھہر سکتے, سکتے ہیں کیا مقابلہ کر سکتے ہیں احوال عالم کا تعلق بادی ظاہر کی چیزوں سے اتنا نہیں ہے جتنا انسانی اعمال سے ان کا تعلق ہے یہی اس حدیث پاک جناب رسول اللہ بہت اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا خلاصہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب پورے عالم کا قیام خدا کے نام کے لینے پر ہے تو اس کے وہ اعمال جو خدا نے لیے ہیں ان اعمال کے وجود آنے پر ان اعمال کے ہماری زندگیوں میں موجود ہونے پر اللہ جدار ہوں دنیا کے اندر کی ہماری زندگی کو کیسی مبارک زندگی بدائے گا جو اعمال کے آخرت کے اندر بھی اس انسان کو سر بلند فرمائیں گے جو اس انسان کو کامیاب بنانے گے دنیا کی زندگی میں ان کے اثرات کا پھر اندازہ نہیں لگایا جا سکے اسی واسطے دشمن انسان شیطان اس کی پوری کوشش اس کا پورا حربہ اس کا پورا حرا اس کے پورے ساری طاقت انسان کو انعمال سے بچلانے پر خرچ ہوتی ہے کہ आने से کے وجود میں آنے سے شیطانی سارے حربے ناکام ہو ایک ایک عمل ایک ایک عمل ایمانی وہ ایک دنیا نہیں دس دنیا نہیں سینکڑوں دنیا کے اعتبار سے اللہ کی ہے قیمت یہ ساری کوشش ساری دعوت کی محنت یہ اسی واسطے ہے کہ یہ انسان جو اعمال کو اپنی زندگیوں سے خارج کر چکا ہے جو اپنی زندگی کا فلاسائی مادی چیزوں کے حاصل کرنے کو سمجھا ہوا ہے اس کے اندر اعمال کی قیمت پیدا ہو اعمال کی قدر ذہن نشیل ہو اور اعمال کے اثرات کو پہچانے اور اس کی اہمیت کا احساس اس انسان کے اندر جس پیدا ہو اعمال بہت آسان آسان ہے بہت سہل سہل ہیں لیکن ان کی قیمت ان کی قوت کا اندازہ نہیں اس آدمی کو جس کی جگاہوں کے سامنے مار دی چیزیں دنیائی کی چیزیں یہی ناشتی رہتی ہیں یہی بیتتی رہتی ہیں اس کو اندازہ نہیں ہے انعامال کی قوت کا انعامال کی قیمت کا اور پھر وہ محنت وہ کوشش جس سے آماد زندہ ہوتے ہوں اس کی خدا کیا ہاں کیا قیمت ہے خدا ایپا یہاں کی کیا اس کا درجہ ہے خدا ایپا کی ہاں کیا اس کا مقام ہے اگر آج بھی غور کرے تو بہت سہولت سے سمجھ میں آ سکتا ہے کارخانے کی مصنح کی جو قیمت ہوتی ہے ان چیزوں کی بکری نہیں ہوتی جو اس کارخانے میں بنائی جاتی ایک کارخانہ ہے کپڑے کا کارخانہ ہے اس کارخانے میں کپڑا بنتا ہے جتنا کپڑا بنتا ہے اس کارخانے کی قیمت اس سے جو ہے سینکڑوں گنا ہوتی ہے ہر کارخانے کی یہی بات ہے موٹریں جس کارخانے میں بنتی ہیں موٹر کی جتنی قیمت ہے اس کارخانے کی اس سے بدر جہاں زیادہ قیمت ہے کہ وہ کوشش جس کوشش سے اعمال زندہ ہوتے ہوں انسان کی زندگیوں میں اعمال وجود میں آتے ہوں اس کوشش کا اس سائی کا خدا کہ یہاں کیا, کیا درجہ ہوگا آدمی اگر غور کرے تو پتہ چل جاتا ہے کارخانے کی قیمت ان چیزوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے جو اس کارخانے کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے وہ کوشش جس کوشش کے ذریعے وہ اعمال زندہ ہوتے ہوں جن اعمال کے خاصر اس دنیا کی زندگی کا بننا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا جس کارخانے میں بنتا ہو اس کی کیا خدمت ہوگی اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا خدا کے یہاں اس کا کیا درجہ ہوگا بڑی واضح اور بڑی کھری ہوئی اسی واسطے یہ خدا کے راستے میں نکلنا اس کی ہر چیز کی امبا کی جو قیمت ہے جب ملے گی جب پتہ چلے گا وہ زمانہ جو خدا پاک کے راستے میں کوشش کرنے کا ہوتا ہے اس کی ایک صبح کی اور ایک شام کی کیا قیمت ہے اور اس بھوک کی اس پیاز کی جو امبا کے راستے میں نکل کر اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے اس کی کیا قیمت ہے اور وہ جو خدا کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے جب خدا کے یہاں اس کا بدلہ ملے گا جب پتا چلے گا خدا کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کی کیا قیمت ہے حی سے پارک میں آتا ہے ہےغد وطن اور شبیر خیر دنیا و معافیہ کہ وہ زمانہ وہ وقت جو خدا کے راستے میں لگایا جاتا ہے اس کے اندر کی ایک صبح یا ایک شام دنیا اور دنیا کے اندر کی جتنی چیزیں وہ خدا کے ان سب سے بہتر ایک صبح اور ایکشن اور وہ پیسہ جو خدا کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے گھر کے اندر اپنے اوپر خرچ کرنے کے مقابلے میں لاکھوں گنا بڑھ جاتا ہے اور یہ تو وقت ہے پیسہ وہ سواری جو اللہ کے راستے میں استعمال کی جاتی ہے اس کے اندر اگر آدمی یا اللہ کے راستے میں نکلنے والا بغیر اس کے ارادے کے بغیر اس کی نیت کے وہ کوئی عمل کر لیتا ہے تو اس کا بھی سوا ملتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے وہ گھوڑا جوڑا خدا کے راستے میں استعمال کیا جاتا ہو اگر راستے میں پانی پینے کھانا کے اس کے سوار نے پانی پلانے کا اس کو ارادہ نہیں کیا تھا تو اس کے پانی پینے کا ایک ایک بھوٹ کا اور اتنا ہی نہیں اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا جیت اس کا پیشاب وہ بھی اس کے لیے قیامت کے دن تیل کی سابانوں کے اندر شمار کیا جائے گا اب گھوڑے کا استعمال ہی نہیں رہا تو یہی بات جو ہے موٹر کے پٹرول کے سرچ ہونے میں جہازوں کے ٹکٹ کے خریدنے میں اور ریلوں کے تذاکر کے خریدنے میں اللہ سے اسی سوا کی بیٹھے کیوں کہ یہ ساری کوشش یہ ساری محنت اس کے لیے کی جا رہی ہے جس سے امان زندہ ہوتے ہیں وہ امان کہ جن کے زندہ ہونے پر یہ کائنات یہ باقی رہے گی اور کائنات میں بسنے والے ان کے لیے عافیت کی پیدا اس دنیا کے اندر اور ان انعامال کے کرنے والے کو آخرت میں ان انعامال کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور اللہ اس سے راضی ہے اس راستے میں نکلنا اس وقت کا اس خرچے کا اور اس کے اندر اس وقت کے اندر ان عملوں کے کرنے کا اللہ کے یہاں بہت سواب ملے گا بہت ایجنڈ ملے گا جیسا کہ جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی بھوک کی پیاس کی گرد و غبار کی چاند و ٹکان کی ان کی ان کی اجرت ان کا سواد مست لیکن یہ کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ ہماری یہ ساری کوشش ان اعمال کے جدہ ہونے کی ہے جن سے خدا راضی ہوتا ہے جن سے خدا کی نگاہیں خدا کی مخلوق کی طرف رحمت کی پٹنی ہیں خدا اے پاک ملک و مال کو دولت کو بینک بیلنس کو اس کو سوٹوں کو ان کو نہیں دیکھتا ہے خدا اے پاک اعمال کو دیکھتا ہے اور دلوں کو دیکھتا ہے دلوں میں خدا کو راضی کرنے کا سروا سبر کم امبارکملا کلو امار کما کا رک خدا کا تمہاری سوٹوں اور تمہارے مادوں کی طرف بگاہ نہیں فرماتے ہیں خدا پاک دیکھتے ہیں تمہارے امروں کو تمہارے دلوں کو اس کے یہاں کالا گولا اس کی کوئی بات نہیں ہے ان کے یہاں تو یہ کہ کون جو ہے خدا کی راضی کرنے والے امروں کو خدا کو راضی کرنے کے لیے کتنا کر رہا کہ جو امار ہو خدا کو راضی کرنے والے لیکن نیت خدا کو راضی کرنے کی نہ ہو اپنی کوئی رسائیت اپنی کوئی خواہش اپنی کوئی غرض اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو خدا دھوکے میں نہیں آتا خدا کے راضی کرنے والے عمر کو خدا کو راضی کرنے ہی کے کی لیے کیا جاتا. اسی کے یہ سارے اثرات ہیں اسی کے یہ سارے خواص ہیں لیکن اگر عمل ہو خدا کو راضی کرنے والا اور نیت اس کے اندر اس کی نہ ہو بلکہ کسی معمولی حقیق چیز کی ہو تو خدا ہے پاس اس کی طرف بگا نہیں کریں یہ ساری ہماری کوشش یہ ساری ہماری نقل و حرکت یہ ساری کی ساری سواستے کہ ہمارے عمل صحیح ہوں اور عمل جو ہے دنیا میں زندہ ہوں یہ خدا کی ضعیف مخلوق یہ انسان اس کے اندر اس کی قدر پیدا ہو آج جو ہماری بیماری ہے وہ یہ کہ مال کی جتنی قدر و قیمت نہیں ہے جتنی دنیاوی مادی کی قدر و قیمت ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے ہمارے ذہن نشیل نکلنے والوں کو اور نہ نکلنے والوں کو اپنے اندر اس اعمال کی قیمت کو بٹھانا ہے ایمان کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے جس کے دل میں ایمان کی جتنی جڑ مضبوط ہوگی اور جس کے بدن سے جتنے اعمال نکلیں گے خدا کہ یہاں وہ آدمی قیمتی ہوگا اور جتنا وطنی ہوگا جتنے اثرات اس کائنات میں اس عالم میں اس کے پڑیں گے اور وہی وہ آخرت کے اندر اس کے کام آئے گا. یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری انسان کا ساتھ دینے والی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ موت تک سانس کے جاری رہنے تک آنکھیں کھلے رہنے تک یہ اس کا ساتھ دیتی ہیں جب موت آتی ہے تو ان کا راستہ الگ اور اس سامان والے کا اور چیزوں والے کا ملک و مال اور والے کا راستہ ہے ملک و مال کو دولت کو وہ تو جو رہنے والے ہیں وہ لے جاتے ہیں اور یہ بیچارہ جتنے ساری عمر ساری وقت سارا اپنے اوقات عزیزہ اس کے حاصل کرنے میں سر کیے تھے دعائے کیے تھے یہ تنے تنہ چھوڑا جاتا ہے خبر کی طرف کوئی چیز اس کے ساتھ نہ ملک جاتا ہے دمال جاتا ہے نہ دولت جاتی ہے نہ عہدہ جاتا ہے نہ منصب جاتا ہے نہ اس کے ساتھ کارخانہ جاتا ہے نہ اس کے ساتھ دکان جاتی ہے اس کے ساتھ تو وہ اعمال جاتے ہیں جو اس نے کیے ہیں قبر میں وہی اس کے ساتھ ہے. جس کے حاصل ہونے کا یہی زمانہ ہے جو ہمارے اوپر بیت رہا ہے مور کا وقت ہے جس کے اندر یاد ہی یہ کمائی کر سکتا ہے اپنی آخرت کا سامان کر سکتا ہے اپنے پیچھے والوں کے لیے راہ کے مشعل اور راہ کے دیکھنے کا دریا بن سکتا ہے اور یہ ظاہر کی چیزیں چنا کہ دس مدس آ مدرس جس دماں بدر رہا دیگر ہم چنی بفا ہے یہ دنیا کی چیزیں جو جیسے دس بدس ہو کر ہم تک پہنچی ہیں ہمارے بعد یوں دس بدس دوسرے کے پاس ہوں لیکن انسان کے وہ اعمال وہی اس کے ساتھ جانے والے ہوں گے وہی کام دینے والے ہوں گے پھر انسانیت کے ساتھ کتنی خیر خواہی ہے کہ ہماری کوششوں سے ہماری مچاہی سے اس انسان کو اپنے اصلی سرمائے کی طرف رہبری ہو جائے اور وہ اپنے اصلی سرمائے کو پہچاننے لگ جائے اور پہچاننے نہیں اس کے حاصل کرنے میں لگ جائے یہ ساری کوشش اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی تجارتیں اپنی زراعتیں اپنے کارخانے www.Uttableague.com The Revival of